ہ سرات ووسسلامہ مععاہ سجد جلمبیہ یو سرین اما بعد فاعوذ فعظ من نشیط الررج بسم الله الرحمن الرحم ا الصالات وسررا مععل کیا رسور الله االات وسرہ معل کیا حب الله االات وسرہ معری کیا نبی اللهہ واعہ علیقہ و اصحاب کیا نور الله فرمانے استفہ صصلل اللهوتعاال عليهہ وسلم جس نے مچھ پر ایک بار دور دیے پاک پڑ۔ اللہ عزوجل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ دور دے پاک پڑھے اللہ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ دور دے پاک پڑھے اللہ عزوجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو, صلو, اللہ صلو, اللہ صلو, صلو, صلو محمد مدنی چینل کے ناظرین حسب معمول آج اتوار کا دن ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں انشاءاللہ عزوجل اللہ عز مبلغی نے دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر میں آپ کے ہر دل عزیز دعوت اسلامی کی مجلس شورہ کے نگران حاجی محمد عمران اتاری علی انشاء اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے سلسلے میں شامل ہوں گی آپ کی کالز واٹس اپ آپ کے ٹیکسٹ میسیجز آپ کے تاثرات آپ کے سوالات اور آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نگرانی شعرہ سے انشاءاللہ شاء ہماری نیت ہے کہ ترجیحی بنیاد پر ممکنہ صورت میں وہ نگرانی شعرہ کے سامنے رکھا جائے اور نگرانی شعرہ سے اس پر مدنی پھول لیے جائیں ایک موضوع ہم بھی سوچ کر آئیں جس میں آپ بھی پارٹی سپیٹ ہے آپ سنیں گے بھی اور ممکنہ صورت میں آپ اپنی کال بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے ہمیں بھیجیں گے اپنے تاثرات بھی بھیجیں گے کچھ آپ اس بارے میں تاثرات اور مشاہدات اور تجربات رکھتے ہوں تو وہ بھی آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں ممکن ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی سلسلے میں شامل کیے جائیں گے اور اگر آپ کی بات میں کوئی نیکی کی دعوت ہوئی کسی گناہ سے بچنے کا تذکرہ ہوا اور مدنی چینل کے ناظرین نے آپ کی کال کے ذریعے آپ کی وائس کے ذریعے سے وہ مدنی پھول لے لیا اور کوئی دنیا میں کہیں بیٹھا ہوا شخص آپ کی بات سن کر کسی نیکی کے راستے پر آ گیا اور کسی گناہوں کو چھوڑ بیٹھا تو انشاءاللہ شاء آپ کی یہ تیس چالیس پچاس سیکنڈ کی کال آپ کے ایک منٹ کا وائس پیغام جو ہے ہو سکتا ہے آخرت میں ہمارے لیے آسانی اور براعت کی صورت پیدا کر دے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کال بھی کیجیے واٹس اپ بھی کیجیے اپنے ٹیکس پیغامات بھی دیجیے انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے آج کا موضوع کیا ہے آج کا موضوع بڑا جاندار ہے بڑا شاندار ہے اور بڑا مضبوط ہے سلمان بھائی اندر تک یہ پکا ہے موضوع لیکن موضوع ہے کھوکھلے تعلق انوان تو ہے خوکلا لیکن موضوع بڑا مضبوط ہے کھوکھلے تعلق سے کیا مراد ہے میرے میٹھے اسلام بہن اور مدنی چینل کے ناظرین جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو ہمارا بہت سارے افراد اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بن گیا ہے اور اس کو ہمیں بہرحال نبھانا ہی ہے والدین سے تعلق ہے بھائی بہنوں سے تعلق ہے زوجین کا میاں بیوی بی کا ایک دوسرے سے تعلق ہے دیگر رشتے داروں سے تعلق ہے پڑوسیوں سے تعلق ہے اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارتی مارکیٹ جو ہے آپ کی وہاں پہ آپ کے تعلقات ہیں وہاں پہ آپ کے کولیگز ہیں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے ہمنوا ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اگر آپ کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں تو آپ کے باسز ہیں اور اگر آپ خود باس ہیں خود اوپر لیول پر کام کر رہے ہیں تو آپ کے ماتحت افراد ہیں یہ سارے تعلقات ہیں اسی طریقے سے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمد عزوجل تو ہمارا اپنے دین سے ایک تعلق ہے ہمارا اپنے رب سے ایک تعلق ہے ہمارا اپنا رسول اپنے رسول سے ایک تعلق ہے اور دین اسلام نے جن افراد کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے ان سے بھی ہمارا تعلق ہے لیکن یہ تعلق کتنا خالص ہے کتنا کھرا ہے اس میں کتنی جان ہے ان ساری چیزوں پہ آج انشاءاللہ شاء ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے اپنا محاسبہ بھی کریں گے اچھی باتیں سیکھیں گے بھی اچھی غذائیں کھانا چاہتے ہیں خالص غذائیں کھانا چاہتے ہیں ہم لیکن اپنے تعلقات کو بھی خالص و کڑا کرنا بہت ضروری ہے چلتے ہیں سلمان بھائی کی طرف اور موضوع سے ریلیٹڈ یہ کیا مدنی پھول دے رہے ہیں جی سلمان بھائی میں روز گا یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کھوکھلی چیز کوئی بھی ہو وہ ڈی ویلو ہوتی ہے ٹھیک کھوکھلا جیسے ہمارا کھوکھلے تعلقات کھوکھلے تعلق بولنے تعلقات بولنے بھائی جی جی ایک ہی ہے ڈرگس جیسے ہوتا ہے مہروز بھائی جی اگر وہ کھوکھلا ہو جائے جی تو وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے صحیح فرنیچر کھوکھلا ہو جائے تو فرنیچر بیکار ہو جاتا ہے ٹھیک انسان کی ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں اللہ وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں بیکار ہو جاتی ہیں بیماری تو؟ بی بی بیماری بھی ہے تو کھوکھلا تعلق ہو یا کھوکھلی کوئی بھی چیز ہو یہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور اس کے بہرحال نقصانات جو ہوتے ہیں اس کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں آج ہم اگر غور کریں اپنے آپ پر تو ہمارے دانش بھائی جو آپس آپ میں ریلیشنز ہیں چاہے آپ جس بھی لہج پہ لے لیں یا جس بھی سمت میں آپ ان کو دیکھ لیں جس بھی ڈائریکشن میں آپ ان کو دیکھ لیں جس بھی صدا پہ آپ ان کو دیکھ لیں ان کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان نبھا ہی رہا ہے چلا ہی رہا ہے وقت کو دھکا دے رہا ہے ٹائم کو پاس کر رہا ہے یہ جیسا بھی آپ تعلق دیکھیں یہ ایک فضا اس کی آپ کو نظر آئے گی معاشرے کے اندر یہ نظام بن چکا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مبارک انداز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ کیسی روشن ہے کیسی شاندار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام علیہ مردمان انصار اور مہاجرین ان کے درمیان جب اخوت کا جو ہے وہ تعلق بنایا اخوت مواخات مدینہ یہ پورا باب ہے حدیث مبارکہ کے اندر تو صحابہ کرام علی مدوان میں نہ صرف ایک تعلق بنا بلکہ ایک دوسرے کی محبت دل میں بیٹھ گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام میں سے بعض انصار صحابہ کرام نے بعض مہاجرین صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ ہماری یہ جائیداد ہے آدھی ہم رکھتے ہیں آدھی آپ رکھ لیں یہ, یہ کیا تھا یہ ایک ریلیشن بھی تھا اور اس ریلیشن کے اندر ایک محبت بھی تھی جو ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے آج آپ دیکھیں بھائی بھائی ہیں بھائی بہن ہیں تعلق تو ہے رشتہ بھی ہے بڑا مضبوط ریلیشن ہے بلڈ ریلیشن سے کہا جاتا ہے لیکن ایک مثال دی جاتی ہے بلڈ از thicker than water اپنا اپنا غیر غیر اب تو اپنا اپنا بھی نہیں رہا اپنا بھی لوگوں نے غیر بنا دیا ہوا ہے آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل آپ کے سامنے آئے گی کہ بھائی بہن کا تعلق جو اسلام کا ایک بنایا ہوا تعلق ہے جو اسلام کا بنایا ہوا ریلیشن ہے معاشرے کے اندر بھی اس کی بڑی ویلو ہے یہ ڈی ویلو ہو گیا وجہ اس کی کیا بنی وجہ بن گئی وراثت کا مال جو باپ کو چھوڑ کے گیا ہے تو اب بہنیں بول رہی ہیں ہمیں یہ چاہیے بھائی بول رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے وہ بول رہے ہیں ہم وہ بنائیں گے یہ بول رہے ہیں ہم یوں نہیں کریں گے بھائیوں بھائیوں کے درمیان پھر ان کی اولاد کے درمیان یہ جو فساد بڑھتا جا رہا ہے یہ جو نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کی ایک مین وجہ یہی ہے کہ تعلق تو ہے ریلیشن تو ہے لیکن یہ کیا ہے کھوکھلا تعلق ہے کھوکھلا ریلیشن ہے اس لیے یہ کیا ہے ڈی ویلیو ہے تو اسلام کے اندر یہ بات ہم دیکھیں اگر اسلام کے مزاج کو دیکھیں اور اسلام کے انداز کو دیکھیں تو اس کی پذیرائی نہیں ہے یہ بات اسلام پسند نہیں کرتا محبت ریلیشن بھی ہونا چاہیے اور اس میں محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کے لئے ایک مٹھاس بھی ہونی چاہیے یہی اسلامی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں سلمان بھائی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں ایسا ہے اور ہر شخص شاید شاید ہر شخص اس کی تائید کرے جی. میں بھی آپ بھی حضرت بھی ہمارے کیمرہ مین بھی ٹیکنیشن بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کی تائید کریں گے لیکن یہ کھوکھلا پن جو ڈیولپ ہو رہا ہے یہ آسمان سے آ رہا ہے زمین سے نکل رہا ہے کہاں سے اب رہا ہے جی یہ ظاہر سی بات ہے, میرے اور آپ کے رویے ہیں ہمارے آپس میں رویے ہیں تعلق جو ہے وہ میرا بنائے میرا بنائے آپ کے ساتھ تعلق تو اب اس تعلق کو مضبوط کرنا یا کمزور کرنا جو ہے وہ کوئی بیرونی قوت نہیں کرے گی کوئی باہر سے کوئی چیز اس کا محرک نہیں بنے گی وجہ نہیں بنے گی بلکہ آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے آپ کا میرا تعلق کمزور ہوگا تو ہم دونوں کی وجہ سے اور اگر مضبوط ہوگا تو ہم دونوں کی وجہ तालुक سے تعلق تو میروج بھائی آج کل تو تعلق جو واسطہ ہوتا ہے اس کی مثال کچے دھاگے سے بھی کمزور ہوتی ہے کچے دھاگے میں تو پھر بھی کوئی پختگی ہوتی ہے لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کو کمزور کیا ہوا بھائی جب تعلق بن رہا ہے کس وجہ سے بن رہا ہے وہ تعلق کس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے اگر میرا اور آپ کا تعلق کچھ مفادات کی وجہ سے ہے کچھ مادی چیزوں کی وجہ سے ہے پیسے کی وجہ سے منصب کی وجہ سے ہے، دیگر جو ایسی چیزیں ہیں جو آرضی ہی ہیں جن کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے یا ہماری امیدیں جو تھی اس تعلق کی بنا پہ وہ ٹوٹنی ہیں تو پھر یہ تعلق کمزور بھی ہوگا کھوکھلا بھی ہوگا اور بالآخر یہ ٹوٹ بھی جائے گا لیکن اگر وہی چیزیں وہ بنیادیں فاؤنڈیشن جو ہے اس تعلق کی وہ مضبوط ہوگی تو ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا دانش <سلام> بھائی, بھائی <سلام> بھی بھی سمجھ سکتے ہیں دانش <سلام> بھی, بھی آتے ہیں اللہ اس کو آپ منہ سمجھ سکتے ہیں کہ تعلق کی مثال ایک بیج کی ہے اور انسانوں کی مثال یہ ایک زمین کی ہے ٹھیک ہے زمین میں جب بیج ڈالا جائے تو اس کو کچھ دیگر چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے زمین ہے کھاد چلے نہ بھی ڈالے لیکن آپ کو اسے اگانے کے لیے پانی بہرحال دینا پڑے گا تو اگر آپ جیسے انسان کی مثال زمین کسی رکھیں رکھے تعلق کی مثال سیڑھ کی بیج کی سی رکھے تو اس میں جو محبت ہے اس کے اندر جو خیر خواہی ہے اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو اس کو اگائے گی اور اس کو مضبوط بنائے گی اور اگر آپ پانی جو ہے ہٹا دیں تو بھلے تناور درخت بنا ہوا ہو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی خشک ہو جاتا ہے جی اس میں دیکھیں نا اپنا غلام رسول بھائی اور مہروز بھائی اس میں بیس سلمان بھائی جیسے آپ نے ابھی یہ بیس بتائی ہے بیس جو ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے نا تو اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں ایک علم کی کمی کے باعث بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں فاؤنڈیشن مضبوط ہو میں بھائی نے جیسے فرمایا آپ نے پانی کی بیچ کی اور یہ زمین کی مثال دی ہے اب جیسے ہر ایک اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے ایک معمار ہے عمارت بنانے والا ہے اس سے اگر ویلڈنگ کا کام کرایا جائے تو شاید نہیں کر پائے گا وہ جی. تو سب سے بہترین چیز یہ ہوگی کہ حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے جس کا خلاصہ صحبت مؤثرتوں جی. صحبت اثر انداز ہوتی ہے اب آج ابھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر تو یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ ان شاء اللہ نگران شورا بھی یہاں پر کرم فرما ہوں گے اور انشاءاللہ شاء ان کے بھی مدنی پھولوں سے ہم مسفید ہوں گے تو یہاں وقتی طور پر صحبت ملتی ہے مدنی چینل کے ذریعے ملے یا مدنی ماحول میں یا جائے یا ہفتہ وار اجتماع میں بیان کو سن لیں تو ذہن سازی ہوتی ہے اور پھر بیسکس ہمیں پتہ لگتی ہے المدین حاصل ہوتا ہے فی کیا ہو رہا ہے مہروز بھائی کے تعلق توڑنے کے لیے اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں اب جب پتہ لگے گا کہ اگلے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اگر اچھی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں گا تو مجھے اس کا توڑ آتا ہوا کہ میں نے وہ سن رکھا ہوگا کہ حضور علی صلاح وسلام نے جسے شاہ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے صلاح رحمی کرو تو کل برج قیامت جو ہوگا تمہارا حساب و کتاب آسانی سے لیا جائے گا تو جب ایسی صحبتوں میں بیٹھوں گا ایسی احادی سے کریمہ میری نظر میں ہوں گی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کی برائی کا جواب بھی میں اچھائی سے دینے والا بن جاؤں گا अ... تو یہ تعلق کھوکھنا نہیں ہو پائے گا اور انشاءاللہ اسی ذریعے سے ہماری فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی بالکل ایسا بھی ایسا ہی ہے اور سلمان بھائی سے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم مادیت پسند ہو گئے ظاہر پسند ہو گئے ہیں. اگر ہم ظاہری چیزوں کو چھوڑ کر بلکہ چھوڑے نہیں چلے ظاہری چیزوں کی جو اہمیت ہے شریعت نے جو دی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہوں لیکن اس کی جو باطن ہے اس کی جو اندرونی کیفیت ہے اس پر بھی ہم نظر رکھیں تو ہمارے تعلقات کھوکھلے نہیں ہوں گے اس کی بڑی اچھی مثال کل پرسو علم میں آئی وہ یہ کہ ایک شخص نے شٹرنگ لگائی عمارت کی مثال دی تو وہیں سے میں عمارت پہ جا رہا ہوں شٹرنگ لگائی اور شٹرنگ لگانے کے بعد اس نے کیا کرا جب عمارت تعمیر ہوتی ہے چھت ڈلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شٹرنگ لگتی ہے لوہے کی یا لکڑی کے پیسز لگائے جاتے ہیں اور اس سے ایک اسٹرکچر بنایا جاتا ہے جس کے اوپر پھر چھت بھری جاتی ہے تو چھت جب بھری جاتی ہے تو اس سے پہلے اس پہ لوہے کا کام ہوتا ہے لوہے کا جال بیچتا ہے اور لوہے کا جال بچھنے کے بعد اس میں پائپنگ بھی ہوتی ہے اپنے الیکٹرک کی اور دیگر جو پائپنگ کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں سیمنٹ اور بجری کا مسالہ جو ہوتا ہے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے وہ بھرا جاتا ہے اس سے چھت بنتی ہے اور نارمل چھت یہی ہوتی ہے مضبوط چھت یہی ہوتی ہے یعنی چھت کی مضبوطی کا انحصار بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سریے کے اسٹرکچر کے اوپر سریے کے جال کے اوپر اب ایک شخص نے وہ شٹرنگ لگائی ٹھیکار نے کنسٹرکٹر نے شٹرنگ لگائی اور شٹرنگ کے اوپر جناب اس نے سیمنٹ بجری کا جو گارا تھا مسالہ تھا مٹیریل تھا وہ بغیر سریے کا جال بچھائے ڈال دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے یہ معاملہ کیا ہے جس کا گھر تھا جس کی بلڈنگ تھی تو اس نے کہا ارے اللہ کے بندے یہ کیا کیا تم نے یہ کیا تم نے کر دیا ہے تو چھت گر جائے گی اس نے بولا چھت کیسے گر جائے گی چھت تو اے سی جاتی ہے شٹنگ لگائی جاتی ہے اور سیمنٹ بجری کا یہ میٹیریل ڈال دیا جاتا ہے چھت بن جاتی ہے اس نے بولا اللہ کے بندے چھت ڈپینڈ کرتی ہے چھت رکتی ہے چھت کی پائیداری اور مضبوطی ہوتی ہے سریہ سے تم نے وہ تو ڈالا ہی نہیں تو اس आ. نے کہا کہ وہ نظر کا بات ہے ایک چیز نظر ہی نہیں آتی چھپی بھی ہوتی ہے آپ اس کو رو رہے تو اس کو تو ویسے بھی نظر ہی نہیں آنا اگر میں نے نہیں ڈالا تو کیا ہو گیا تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں آج ہم بھی ظاہری چیزیں جو نظر آتی ہیں ان پہ تو فوکس اپنا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام کر لیں لیکن وہ چیزیں جو ہمیں اپنے آئی ویو میں نہیں آ رہی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی مرئی نہیں ہوتی تو ہم ان کو ترجیح نہیں دیتے ان کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہو جاتی ہے حالانکہ اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سریا چھت کے لیے چھت میں جیسے سریے کی مضبوطی ہے تو ہمارے تعلقات چاہے انفرادی نوعیت کے ہوں چاہے اجتماعی نوعیت کے ہوں چاہے مخلوق سے ہوں چاہے خالق سے ہوں اس میں ہم ظاہری چیزوں کو تو فوکس کرتے ہیں بعض اوقات لیکن جو اس کا باطن ہوتا ہے جو اس کے پیچھے اس کو مضبوطی فراہم کرنے والی چیز ہوتی ہے اس سے ہم کنارہ کشی یا صرف نظر کرتے ہیں تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری چیز بھی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے, ہے اور دیجئے پھر یہی موضوع بنتا ہے کہ کھوکھلے تعلقات ہیں جدھر بھی دیکھیے آپ اللہ السّلام اللہ خیر فرمائے نظرین نیران مرکزی میں سے شورا حضرت مولانا حاجی محمد مینانا طارق حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں آپ زیارت بھی کر رہے ہیں نیران شورا کی موضوع پر گفتگو بھی محروز بھی, بھی کر رہے ہیں اس پر ایک مثال میرے ذہن میں بھی ہے اس کو بھی لینا ہے لیکن یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں ایسی بیان میں آئیں جو ہماری ہمت کو ہمارے حوصلے کو اور جسے کہ ہمارے کو بڑھانے والی ہوں یقیناً وہ بڑھائیں گی سوال میں کروں گا جواب ان شاء شورا دیں گے اور فائدہ ہم سب کو ہی ہوگا انشاءاللہ شاء اسلامی کی داعود اسلامی کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے آ, یہ سارا یہاں جمع تھا تقریباً آ, جیسے اراکین مرکزی میں سے شورا اور نگرانی کا بینا نگرانی کا بینا یہ داؤود اسلامی کا مین تنظیمی سٹرکچر ہے رمن ران یہاں پر موجود تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ شوبہ جاد کے پاکستان سدہ کے جو ذمہ تھے وہ بھی یہاں پر تھے مرکزی مرز شورا کا مدری مشورہ ہوا اور یہ بڑا ہیوی مدبی مشورہ ہوتا ہے اور شرکت کی ساتھ ہم نے بھی پائی ہے اور بڑا لانگ بھی چلتا ہے یعنی کافی دیر تک چلتا ہے آرام اس میں کمی ہو پاتا ہے بھارت تو نگران شدہ سلسلے میں رہے مدری مشوروں میں رہے اور پھر اس کے بعد جب جمعے کے دن نگران شدہ نے سلسلہ مثالی معاشرہ بھی کیا جب میرا یہ خیال تھا کہ آپ یہ تھوڑا ریسٹ کریں گے آرام کریں گے تو آپ حضور تھکتے نہیں ہیں ہم تو بچپن میں سنتے تھے پوچھتا بھی آپ تھکتے نہیں ہیں اتنا کام یعنی اتنے مدنی مشورے پھر تنظیمی اسٹرکچر پھر ایک فزیکل بھی ہے اس میں بولنا بھی ہے سننا بھی ہے دماغ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے تو بعض اوقات جو ذہنی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بندے کو تھکا دیتی ہیں فزیکل سے زیادہ سلمان بھائی اس میں اس کے بھی فوکس کرے کہ فیزیکل تو چلو بندہ آ کے بیٹھ گیا لیکن مینٹلی طور پر جو ہے وہ اتنا حاضر اور اتنا صحیح سمت میں جا ہوتا ہے کیسے برقرار رکھتے ہیں ہم تو جیسے ایک معاملہ ہوا راستے میں ایک معاملہ گاڑی خراب ہو گئی اب بارشیں آج کل گاڑی خراب ہو گئی گاڑی خراب ہوئی نا اب موڈ آف ہو گیا اب جو کام کرنے ہیں شادی کا کارڈ بھی دینے جا رہے ہیں نا تو وہ ایسے دے کے آئیں گے جیسے گویا کہ جنہوں کو کوئی بری خبر دے کر آ رہا ہے تو یہ موڈ کیسے سیٹ رکھتا ہے الحمد للہ ربی العالمین وسلام علیہ سلیم اس طرح کی جو حوصلہ افزائی والی تعریفوں والی گفتگو ہوتی ہے نا یہ موڈ سیٹ کر دیتی ہے اللہ آپ کو جزائر کیا جواب تو تو آپ کسی کے یہاں آپ ہی کے مثال کو ہی میں کنٹینیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا موڈ واقف ہی نہیں ہے جب آپ موٹر سائیکل خراب ہو گئی بارش دعوت دینے گئے اب جس کو آپ دعوت دینے جائیں وہ دیکھتے اگر آپ کو کہتے نا ہوٮٔ میں روز بھائی اتنی بارش میں اور پھر موٹر اتنے تھکے ہوئے آ رہے ہیں آئے آئے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو چائے پلا دوں بھائی اس کی سن کر بھی بولوں گا نا بھائی منہ بن جانا نا تمہارا اگر کاٹ دینے نہیں آتے تو نہیں وہ شاید آپ نہ بولیں گے نا یہ تو نہیں سامنے والے اتنی محبت سے بات کریں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کھوکھلے تعلقات کے اوپر سامنے سے محبت ملے گی تو تعلقات کھوکھے نہیں ہوں گے جیسے انہوں نے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ عموماً حوصلہ بڑھاتی ہیں کیونکہ اگر آپ کو سامنے سے اچھے ریسپونس ملیں گے ہمت افزائی ہوگی حوصلہ افزائی ہوگی پھر پچھلے دنوں جو آپ نے کام کیے ہیں پچھلے تین چار پانچ چھ ماہ سے جو آپ ایک لے کر چل رہے ہیں آپ کو اس کا ایک اچھا نتیجہ ملے گا نا جب کام پورا ہو جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ تھکن اتر گئی آپ نے بات ہوگا کسی کو ہو سکتا آپ نے کہا ہو یا کسی جملہ سنا یار آپ کی بات میں جوان ہو گیا آپ کی بات نے میرا خون بڑھا دیا میرا ہے بارہ سے خون بڑھا دی کیا ہوتا ہے ایک طرح سے تھکن اترتی ہے جب جن اسلائی آپ کہہ رہے ہیں اراکین شورا نگران کابینات یہ جب مدنی مشوروں میں آتے ہیں تو یہ ماشاء اللہ کئی ایسے کام کر کر ہیں مدنی کام کہ جن کو سن کر ہمت بڑھتی ہے حوصلہ بڑھتا ہے اور یوں سمجھے کہ توانائی میں جیسے کہ اضافہ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ یہ, یہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب آپ ریگولر کام کریں گے ریگولر بولیں گے تو آپ کا وہ جو انرجی ہے لیول ہے وہ نیچے جائے گا नहीं. وہ ایک فطری چیز ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیزیں ہوتی ہے جو ہمت بڑھا دیتی ہیں ہمت بڑھا دیتی ہے دکاندار کو جب گاہ کا رش لگ جائے اس کو لاکھ بولے تو تھکتا نہیں ہے کہ بولے تھکتا تو لیکن آنے والی آمدنی جو ہے نا وہ تھکن کمپرومائز کروا دیتی ہے वाँ. تو یہ بات کہنا کہ تھکتے نہیں ہے یا مطلب اس طرح کی چیزیں تو یہ اس پر کہنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ غلط ہو جائے گا تو ایک کام کرنا ہی اچھا ہے تو اس میں جھوٹ کی آملز کیوں کرے تھکن تھکتی ہے مشقت والے کام ہے آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آواز نکالنے کے باوجود بھی نہ نکلتی ہو ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں جب لگی ہوئی ہوں لیکن جب مدنی کام ہو رہا ہو حوصلہ افزائی ہو رہی ہو پھر کوئی پروجیکٹ آپ کے آن ہوئے ہوئے ہوں بعض اہم کام کو آپ نے ایک آنرشپ کے طور پر لیا ہوا ہو اور اس کو اس کے پائے تکمیل تک پہنچانے کا ہو اب آپ دیکھیے بارش ہو رہی ہے مزدور نے مزدوری کی ہے عمارت کھڑی کی ہے تھک جاتا ہے اس تھکے ہوئے عالم میں اگر بارش ہو جائے تو کہیں اپنے تھکن کے نام پر اس عمارت کو دیوار کو ضائع ہونے دے گا یا اس کو تحفظ کے لیے اپنی انرجی کو پھر ڈیولپ کرے گا بھلے تھک چکا ہے اور اب اس کو اپنی محنت بچانی ہے اس کو اپنا کام بچانا ہے کہ یار میں نے آٹھ گھنٹے اس دیوار کو کھڑی کرنے میں کر دیے ٹھیک ہے اور اب بارش شروع ہو گئی ہے تب یہ جو اب جو ہونا تھا ہو جائے گا نہیں یہ پلاسٹک باندھے گا یہ کرے گا وہ کرے گا آپ خود دیکھو گے یہ شاید اس عمارت بنانے سے زیادہ تیزی سب کام کر رہا ہے کی بڑھ جائے گی بنانا بھی ایک محنت طلب کام ہے لیکن جب اس بنی ہوئی چیز کو بچانا اور اس بنی ہوئی چیز کو اور خوبصورت بنانا اور جب کوئی سی تو یہ اور آپ سے محنت کروا لیتی ہے یہ جو میں کچھ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں یہ بہت نیچرل چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک آپ مزدور کرتا ہے آنکھوں میں کرنے کو کمال ہے دیکھیں بات یہ ہے جب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جب مسلسل ایک پریشر ذہنی طور پر بندے پر دباؤ جب آتا ہے ظاہر سی بات ہے داود اسلام اتنی بڑی تحریک ہے دو سو ممالک میں پیغام پہنچا ہوا ہے پھر ایک سو تین سے زیادہ شوبہ ہیں پھر شوبہ بھی مدران ہیں تنظیمی مسائل بھی ہیں مختلف تنظیمی سٹرکچر کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی ہے تو بندے پر جب سلسل مینٹلی پریشر جو ہے وہ آتا رہتا ہے تو ایک تو بندہ کہتا ہے بس کرو بس بس ختم کرو کوئی اور بات کرو یوں بھی کیفیت بندے کی بن جاتی ہے جبکہ اس میں کوئی ریٹرن نہ ہو جبکہ اس میں کوئی ریٹرن نہ ہو جب آپ کو ریٹرن ہے نا تو آپ کی کیفیت نہیں ہوگی اور ہم جس کام میں مصروف ہیں آپ اور ہم جی اس میں جو ریٹرن ہے نا جس کی ہمیں امید ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو بس کرنے نہیں دیتا وہ ہے اجر اجر مبارک اللہ کی ریزا سبحان اللہ کیونکہ یہ ہمارے وہ ڈاکٹر زیرک ہیں یو کے میں جو ہوتے ہیں ویسٹر میں وہ ماہر نفسیات ہیں لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کوئی نفسیاتی مریض یا پریشان حال مریض آتے ہیں نا جی جس کی وجہ سے نفسیات کے مدوں میں باپا کا پرچہ ہے امیر سنت کا فضائل آفات اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن انہوں نے کروایا ہوا ہے غالباً تو میں وہ دے دیتا ہوں جب انسان اپنے اوپر آنے والی مصیبت پریشانی بیماری اور آفات کے فضائل پڑتا ہے نہ کہ نہیں یار یہ جو میں جس حالات سے گزر رہا ہوں نا اس کا ریٹن ہے تو سلمان میں جب جس کا ریٹن ملتا ہوں نا اور ریٹن بھی اللہ کی بارکاہ سے ثواب کی صورت میں اور وہ راضی ہو جائے تو جنت کی صورت میں آہ جب ریٹرن مل ہو تو آدمی کے اوپر مشقتیں اور تکالیف عموماً سہنے کی ایک سکت آ جاتی ہے فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کے جب انگوٹھے پر چوٹ لگی اور جب آپ مسکرا رہی تھی اور آپ سے جب کہا گیا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا کہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب کی امید کا تصور کرتی ہوں تو تکلیف یا احساس نہیں رہتا اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ سوال بڑا سوال جو بھی ہو جواب بڑا اطمینان بخش ہوتا ہے یعنی چار لوگوں سے پوچھے تو کہیں گے کیا شاندار جواب دیا ہے کیا اچھا کیا عمدہ جواب دیا ہے اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا لیکن سوال کرنے والے کا اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ دوبارہ سوال کر لیں نہیں مطلب وہ جو چاہ رہا ہوتا وہ جواب نہیں آ رہا ہوتا وہ تب ہوتا ہے کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آ کر اپنی مطلب کی دوائی لینا چاہے تو مریض کو کہاں سے اطمینان ہوگا ڈاکٹر بولے کہ یہ گولے تو وہ بولے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں میرے کو وہ گولی چاہیے تو اس کو اتمنا تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ڈاکٹر سے اپنے مطلب کی دوائی لینے کے لیے آیا ہے مدینہ مدینہ اس پر منع ہوتا ہے ناظرین موضوع بھی ہے ہمارا اور میرے پاس ایک ایسا سوال بھی ہے جو نگرانی شلا سے کرنا ہے شاید پہلے نہ آپ نے وہ سوال سنا ہوگا اور نہ ہی اس کا جواب سنا ہوگا سوال بھی ہم کریں گے نو سوال آپ کو پتا کون ہے اس پر تو دعوی کر سکتے ہیں کہ سر سوال شاید ندری چین کے ناظری نے پہلے نہ سنا نہ سوال مجھے پتا ہے نہ اس کا جواب مجھے پتا ہے تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جواب پہلے ناظرین نے نہیں سنا ہو میں وہ ایک پوچھ جو ہم نے سنا ہے اس کو سامنے رکھ کر تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ایک نیا سوال ہوگا اور شاید یہ پہلے نہیں سنا ہوگا مجدد. چلے شاید کر لیتے ہیں شاید پہلے نہیں سنا ہوگا ٹھیک تعلق ٹھیک مدیرہ شکریہ آپ نے جزم کیا چلے جی اس کو وہ لے لیتے ہیں اس کو شاید نہیں سنا ہوگا چلے ہمارا اس کا بھی انتظار رکھے کھوکھرے تعلقات ہمارا موضوع ہے آج رشتے تو ہیں ریلیشنس تو ہیں لیکن ان کے اندر محبت اور مٹھاس اور ایک جس طرح کا ہونا چاہیے نظام معاملہ وہ نہیں ہے آج صبح آپ بیان بھی فرما رہے تھے اس میں بھی بڑے پیارے مدنی پھول دیے آپ نے لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کے لوگ بس نبھا ہی رہے ہیں بس چلا ہی رہے ہیں بک کو دھکا دے رہے ہیں گزار رہے ہیں ٹھیک ہے گزر ہی جائے گا کیا فرماتے ہیں آپ خیر میں تو ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جو نبھا رہے ہیں چلا رہے ہیں توڑ نہیں رہے <coughs> ان کو اللہ تعالی مزید استقامت استحکام <coughs> <دے coughs> کہ وہ توڑ کر نہیں بیٹھ گئے <coughs> بنا کئی لوگ تو توڑ کر بیٹھ گئے <coughs> نہ نبھا رہے ہیں نہ چلا رہے ہیں نہ برداشت کر پا رہے ہیں اور بات آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ تعلقات میں جب مفاد شامل ہو جائے نا تو مفاد تعلقات کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے تو یہ مفادات میں جو ہمارے میرا مفاد آپ سے پورا ہو گیا اب تو کون او میں کون آپ کا مطلب مجھ سے پورا ہو گیا اب تو کون میں کون اگر ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو حدیثوں کی حوالے سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا اللہ کی رضا کے لیے تعلق قائم کرنا اس کی امپورٹنس ہے اس کی اہمیت ہے اب یہ ٹاپک جو ہے نا سلمان بھائی آپ نے مثالی معاشرے رمضان مبارک میں ہم نے ساتھ کیے تھے اب یہ بتائے کہ کیا یہ موضوع کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے لوگوں کی غم خواری کرو اللہ کے لیے لوگوں کا ساتھ دو کہ یہ موضوع آپ کی کالج اور یونیورسٹی اور سکول میں ہے جسٹ کوشچن ہے اگر ہوں گے تو جزوی طور پر کوئی ایسا تو کہہ رہے ہیں نا جی پیوریفائی کرنے کا تو کہہ رہے ہیں بنا کر خالی کرنے کو اور خوبصورت کرنے کو کس نے منع کرا کون کہہ رہا ہے کہہ رہے ہیں لوگ چکوا ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے کا مطلب یہ کہ ہونا چاہیے یعنی گو ہے جو نہیں کہہ رہا کہ تعلقات کھوکھلے نہیں ہیں کھوکھلے है آپ مانتے ہیں تعلقات کھوکھلے کسی حد تک ہیں ہر حد تک نہیں ہیں ٹھیک ہے تو مطلب جیسے کہ آپ کا پیر سے سے تعلق کھوکھلا نہیں ہو سکتا کروڑوں لاکھوں کروڑوں مرید بالکل ہزاروں لاکھوں کے مرید ہوتے ہیں تو کیا کبھی پیر سے بھی کوئی تعلقات کھوکھلے ہوتے ہیں کیا ہر ماں باپ سے اولاد کا تعلق کھوکھلا ہے نہیں کیا ہر اولاد سے ماں باپ کا تعلق کھوکھلا ہے تو بات نہیں کر رہے یہ بھی جو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ بھی بہت بڑی پرسنٹیج ہے دنیا میں رہنے بسنے والوں کی ماں باپ اور اولاد کا رشتہ کہیں اگر کھوکھلا ہو بھی تو اس کی مثال میں اس کا نہیں کہہ کہا لیکن ہر جگہ تعلق کھوکھلا تو نہیں ہے نا اچھا پیر اور مرید کا تعلق کھوکھلا نہیں ہو سکتا اگر ہے تو پیر کی طرف سے نہیں ہوگا مرید کی طرف سے ہی ہوگا یہ ایک بہت فائنل ٹائپ ہے حضور دیکھیں نا ایسے ایسے پیر ہیں جو شریعت کے مطابق یعنی جو ان کے اصول دیے گئے ہیں جو ضوابط دیے گئے ہیں اس کے مطابق پیر نہیں ہے اب اس کو پیر بنایا ہوا تو تعلق کیسے مضبوط ہے پیر نہیں ہے نا میں نے پیر اور مرید نہیں ہے نا لوگ تو اس سے رجوع کر رہے ہیں نا لوگ تو اس کے مرید بنے بیٹھے ہیں تو یہ تعلق کھوکھلا نہیں ہو تو کیا ہوا وہ بندہ کھوکھلا ہے وہاں تعلق بھی کھوکھلا نہیں ہے اس نے تو اس کو کامل سمجھ کے رکھا ہوا ہے اس کو بےچاروں کو پتا ہوتا کہ کھوکھلا ہے تو کوئی بھی ڈبا پیر بناتا ہی نہیں ہے ایسی بات ٹھیک ہے اس کو بےچارے کو علم نہیں ہے مگر یہاں مریض نے تعلق قائم کیا ہوا کہ میرا پیر ہے پیر دھگوسلا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے ہر میاں بیوی کا تعلق کھوکھلا نہیں ہوتا تو کئی ایسے تعلق ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جن میں کھوکھلا پن ہوتا نہیں عموماً اگر آ جائے تو ڈیفینےٹلی وہ تعلق خراب کر دیتا ہے تو ایسا بھی ہے میں نے عزی نا کہ جہاں مفادات اپنی غرضیں اپنی لالچ اپنی ہرس جب یہ چیزیں شامل ہو جائیں اور پھر جیسے عموماً پروفیشنلزم میں ہر کو نہیں ہوتا پروفیشنلزم میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ہر ادارے کو ایک سیری کی طرح یوز کرتے ہیں اسٹیپس آف سٹیپس کیا کہتے ہیں ہاں سیری کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اس ادارے کو تصور کرتے ہیں کہ وہ ہر ادارے کو ایک سٹیپ سمجھتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں اب وہ ادارہ ان کے ساتھ کتنا سنسیریٹی کرے جی اس کو پتا ہے کہ میں نے آگے جب بھی کوئی اپرچونیٹی ملے گی میں انہیں اس ادارے کو گڈ بائی ڈاٹا کے دینا ہے تو ابھی اب جی میرا تا... جو سوال اپنی جگہ قائم ہے جی آپ ذرا میرے سوال کی طرف آپ کی میں توجہ چاہوں گا کہ جو اسلام و دین جی شریعت قرآن حدیث تعلقات قائم کرنے کا جو درس دیتی ہے کیا وہ درس ہماری کالج یونیورسٹیز اور سکولز کے اندر دیا جاتا ہے یا نہیں نہیں دیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے تو بہت ریئر کیسز ہوں گے وہ بھی کوئی خوف خدا یا عشق رسول والا کو استاد آ گیا ہوگا وہ ہوگا ورنہ مادیت کا درس ہے بطور پالیسی دنیا میں کیسے کرنے درس ہے اور یہ جو میں نے پروفیشنلزم کا ایک بتایا میں نے کہا تھا ہنڈریڈ ایسا ہی ہے یہ بھی وہیں سے درس ملتے ہیں کہ آپ نے کیسے ترقیاں کرنی ہے اب کروڑوں اگر ہم صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو آدھی کروڑوں مسلمانوں کی فیملیز اور ان کے بچے انہی اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور دس دس بارہ بارہ پچیس پچیس بیس سال وہاں سے پڑھ کر جب نکلے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ان کو وہ تعلق رکھنے کا پتہ ہی نہیں ہے جس تعلق اور آپ بات کر رہے ہو تو انہوں نے کھوکھلے تعلق کے نا مفاد والے تعلق کے رکھنے نفسانیت وہاں ہوگی شہوت وہاں ہوگی جب ایسے ہی تعلقات قائم کیے جائیں گے ان کے کھوکھلے ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے جب انہیں اداروں کے اندر بن حدیثوں کا بیان کیا جائے جن میں اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھنا اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے جانا کہ جس پر جنت واجب ہو جاتی ہوں جس, جس میں مطلب کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اس کے ساتھ اعلان فرماتا ہو تو ایسی چیزیں بیان ہوں گی تو اشارہ تعلقات بھی بہتر ہو تو تعلقات تعلق میں آپ کو ایک سبق بتاؤں دی آپ جس لیسن کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت پیچھے <خم> رہ <بہت خم> جاتا ہے ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو کینچی دی کینچی دی ٹیچر نے اسٹوڈینٹ کو اور ساتھ میں اس کو ایک لیسن دیا لیسن یہ دیا کہ جو بھی تمہاری راہ میں آئے اس کو کاٹ دو یہ کینچی رکھو اور جب تک یہ کینچی تمہارے پاس رہے گی یہ تمہیں یاد دلا رہی ہے کہ جو بھی تمہارے راستے میں تمہاری ترقی میں تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے تم اس کو سنگلو گے جی سنگل ہاں جی یہ نشانی دے دی کیا فرمائیں گے آپ اس سبق کے بارے میں <laughs> میری موٹی عقل میں تو یہ نہیں آتا میری سمجھ میں آتا کہ اس کو کینچی کے وجہ پھول دینا چاہیے واہ سلح اللہ بڑی پیاری بات کہی ہے آپ نے جی آ, مزید بھی ہم تعلق کے حوالے سے سلمان میں کروں کہ ہمارا جو یہ آج موضوع ہے کھوکھلے تعلق تو صرف سلئے رحمی یا عزیز و اقریبا جو ہیں اس حد تک ہی نہیں ہے بلکہ علمی طور پر اگر ہم دیکھیں تو علمی طور پر بھی ہمارا تعلق کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم دین داری کے حوالے سے دیکھیں عبادات کے حوالے سے دیکھیں منصب کے حوالے سے دیکھیں مالی حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ایک کھوکھلے پن کا امیٹیشن کیفیات کا ہم شکار ہیں ایک مصنوعی پن کا ہم شکار ہیں یہ کیسے ختم ہوگا کیوں ہے ہر جگہ ہے گویا کے مسجد میں اگر آ رہے ہیں تو مسجد میں راوی کا ٹائم ہے پیچھے بیٹھے ہوں نماز کا ٹائم ہے پھر بھی مطلب آپ آرام سے ٹہل رہے ہیں گپے مار رہے ہیں لگا رہے ہیں اپنے اس کے کام میں لگے ہوئے یہ جملے تک سنے سلمان بھائی کہ نماز جنازہ میں جا رہے ہیں اور کہیں ہی یہ رہے ہیں کہ یار نہیں جائیں گے نا تو فلا برا مانے میں نے آپ کو وہی بات کو میں کنٹینیو کروں گا یہ باتیں جنہوں نے دین اسلام مذہب کو سمجھا سیکھا ہے اور اسے ماحول میں رہے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کرتے نارملی جو یہاں نہیں ہیں ان سے آپ اس طرح کی باتیں سنیں گے نارملی پتہ یہ چلا کہ مات یہ ہے کہ معلومات کی کمی ہے صحبت کی کمی ہے روح اسلام کو عام کرنے کی کمی ہے جب ہم یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ یہ صورتیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی اس پر میں آپ کا موضوع کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں چلیں موضوع کلوز ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اگزامپل جو ابھی دی گئی سلمان میں نے بھی مثال دی آپ نے بھی بیان فرمایا لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہو کہ اگر میں اپنے تعلق کو اپنی طرف سے اسٹرانگ رکھوں گا تو شاید سامنے والا غلط فائدہ اٹھائے گا اور مجھے محروم کرے گا ظلم کرے گا یا اس کی طرف سے میرے تعلق میں کمی کوتا ہی ہوگی اگر یہ ذہن ہوتا ہو تو اس کا کیا علاج کیونکہ یہ سیزر کی انہوں نے مثال دی یا جو اس طرح کی چیزیں جو بھی ایک Uh, فکر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے ادارے کی آپ نے بات کی تو اداروں میں ایک یہ بھی uh, منفی تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اوپر والا نیچے والے کو دبا کے رکھتا ہے آگے نہیں آنے دیتا یہ ایک باقاعدہ ایک پرابلم میں یہ ہے کہ سامنے والا میرے سے غلط رویہ رویہ تو میں اچھا بن بھی جاؤں گا تو شاید وہ کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ میں اگر اچھا ہوں گا تو یہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا مجھے پیچھے کلانی میں نہ جی اس کا جینا مشکل ہو جائے گا کس کس پر شک کرتا رہے گا کس کس کے بارے میں غور کرتا رہے گا اور اس شک اور غور کی وجہ سے خود محبت پیار سے یہ محروم رہے گا ہر جگہ پر اس کو بے چینی اور گھبراہٹ رہے گی نمبر ایک دوسرا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی کا میں ایک جملہ نقل کیا آپ نے کسی حکایت کے ہیں میں وہ جملہ بیان کرتا ہوں جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کرنے والے کے ساتھ آپ بھلائی کریں آپ کے ساتھ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہ کریں کیونکہ یہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے نا یہ برائی خود ہی اس کو کافی ہے یہ خود ہی اسی برائی کی نظر ہو جائے گا اپنی برائی کی اس کو آپ عموماً محاورے میں کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا آپ کو اس کے لیے گھڑا کھودنے کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وقت لگتا ہے آزمائش آ جاتی ہے اب چپ رہیں میں نے اسد بھائی امیر سنت کو بھی دیکھا ہے اور بہت پریکٹیکل چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ برائی کرنے والوں کے لیے آپ کے ساتھ غلط چلنے والوں کے لیے آپ کا دل دکھانے والوں کے لیے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے اور آپ کے لیے راستے تنگ کرنے والوں کے لیے جب آپ نے بھلائی کا سوچا ہے جواب نہیں دیا اور ان کے لیے تنگی کی کوئی صورت آپ نے نہیں نکالی تو آپ کو وقتی طور پر تکلیف لازمی طور پر محسوس ہوتی ہے لیکن رب کریم کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے آسانی آنے شروع ہو جاتی ہیں اور تکلیف دینے والوں کے لیے بعدوں کا تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مگر ایک ٹائم لگتا ہے اس میں یعنی ایک باٹم لائن آپ نے جو دی ہے کہ ایک تو بدگمانی گمانی نہ کرے اور برداشت کرے برداشت کرے امیر علیہ سنت کی جو پوری سیرت ہے نا جس میں ایک وہ نمایاں ٹاپک ہے وہ ہے برداشت اور جوابی کاروائی کا نہ ہونا باپا کی زندگی میں جوابی کاروائی نہیں ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم بھی جانتے ہیں دنیا کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن آپ کبھی جوابی کاروائی نہیں کرتے تھے آپ نے ان کے لیے بھی اچھے کلمات استعمال کیے جو اس کلمات کے نکالنے چاہئیں جن کے لیے اور آج الحمدللہ وہ غلط بولنے والے بھی صحیح بول رہے ہیں تو اس کے لیے کیا اپنی ذات میں کیا مثال اگر کسی کا ذہن بنتا ہے اور یہ معاشرے کا ایک مسئلہ تو ہے جو تجھے محروم کرے اسے طاق جو تجے توڑے اسے سے جوڑ جو تجھے ظلم کر اسے معاف کر بڑا خوبصورت سا مدنی پھول مندی پھولوں کا گلدستہ ہے امیر اہل سنت کی مثال دی تو امیر اللہ سنت بس امیر اہل سنت ہیں ہمارے تو پیر صاحب ہے تو مودی پیر کی طرح تھوڑی ہوتا ہے پیر پیر ہوتا ہے مودی پیر ہوتا ہے نہ پیر بیٹ انسان سے کی جائے گی نہ جن سے کی جائے گی نہ فرشتوں سے کی جائے گی نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی ہے انگوت کا دروازہ بند ہو چکا ٹھیک یہ ہر پیر غلام نبی ہے عشی کے نبی ہے بالکل ایسے ٹھیک ہے امتی ہے تو ہم نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ انسان ہے سرکار کے امتی ہیں اللہ کے بندے ہیں جس رب کریم نے انہیں یہ نعمت طاقت صلاحیت اور ہمت عطا کی ہے وہ رب ان اللہ علا کل شہین قدیر ہر شے پر قادر ہے اس نے جو نعمتیں اپنے اس چنے ہوئے بندے کو عطا کی ہیں وہی نعمتیں وہ ہم ہمیں بھی دینے پر قادر ہے ہم یہ کہہ کر کہ یہ ڈی کا حصہ ہے تو یہ حصہ ان کو کہاں سے ملا اللہ کی اللہ کی اطاعل وہ الاذت فرماتے ہیں قرآن قدیم یہ ہائڈ کورٹ کرتے ہو تیرے رب کی عطا پر روک نہیں ماں کا نہ آپ رب بھی تیرے رب کی عطا پر روک نہیں ہم اپنے رب سے دعا کریں اللہ جو تو نے اتا اپنے اس محبوب اپنے اس پیارے بندے پر کی ہیں تیرے محبوب کریم کے غلام پر کی ہیں تو وہ اتاؤں کا چھینٹا ہم پر بھی ڈال دے اس کی تو پل ڈال اسی کو تو پیر کا فیضان کہتے ہیں پیر کا فیضان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی وہ نیکی اور پرہیزگاری اور اچھی عادتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس مرد کنندر کے ذریعے جس سے آپ نسبت قائم کرتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں پیر کا فیضان ملا یہ فیضان اپنے اصل میں رب کی عطا ہوتی ہے جو اس کے وسیلے سے تمہیں مل رہی ہوتی ہے سبحان اللہ تو اس کہہ دینا کہ یہ صرف فلاں کا کام ہے یہ درست نہیں ہے باتیں سنتے ہوئے بہت اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں اور یقیناً وقتی طور پہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بھی موجود ہیں ذہن بنتا ہے کہ ہم کسی کی بھی برائی اس کو بھلائی سے ٹالیں نا لیکن اصل امتحان ان دی اسپاٹ آتا ہے جب اگلے کی جانب سے ایک سخت جملہ سننے کو ملتا ہے اب وہاں برداشت ہو بیٹھتی ہے نا اور پھر ایک دم سے یہاں سے بھی اس کا ریپلائی آتا ہے اور پھر وہ تعلقات میں ٹوٹنے اب اس وقت کیا اپنے پیشے نظر رکھا جائے کہ اگلے کی طرف سے سب دبلا یا اس کا ایٹر ٹائم جو کچھ ہوا بریک فیل ہو گیا گاڑی لگ تو گئی اب کیا کر سکتے ہیں برداشت کا بریک فیل ہو گیا گاڑی ٹکرا گئی لیکن اب ٹکرا تو گئی نا اب اتر کا کے کہہ دے یار بعد میں کہہ دے یار مجھے اصل میں آپ کی اس تکلیف پہ برداشت کرنا چاہیے تھا یا آپ کے جملے میں مجھے برداشت کرنا چاہیے تھا میں برداشت نہیں کر سکا میں آپ سے معافی مانگنے آیا مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے تھا یہ خود آپ کا بولنا اس کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے اس کو میں تھوڑا پریکٹیکل اگر کرنا چاہوں نہیں کر سکے بل فرض نہیں کر سکے تو کیا بعد میں آپ کو ریئلائز نہیں ہوا تو ہوا تو آپ اس کو دھونے چلے جائیں جب کپڑوں پہ کپڑوں پہ چیٹے پڑ جائیں تو بندہ دھو ہی دیتا ہے نا اگر ایسا کام ہو جائے تو بندہ معافی تنافی کر کر وہ ہمت بھی کہاں سے لے کر آئے نا ہمت کسی سے جا کر معافی مانگنا میرا ریئل لائف ہو رہا ہے میرا ایک سٹیٹس سے ہو گئی غلطی ہو گئی کیا اسٹیٹس ہے آپ کا جو ہے کیا کچھ مجھے بھی تو پتا چلے نا کیا اسٹیٹس ہے معاشرے میں ایک منصب ہے میرا منصب ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں جو بھی بڑے میں کتنا بڑا ہوں یہ کتنے بڑے ہیں یہ پیسہ ہے فیکٹری ہے مل آنر ہے ڈھائی تین سو بندہ میرے مالک کام کر رہا ہے مہنگی گاڑی ہے میری بیچارہ کرایہ کے مکان میں رہتا ہوگا میرا تو اپنا ہزار گز کا بنگلہ ہے جی میری گاڑی معاف کرنا تو گھر کا نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے نہ ہی کرے کیا ہے میں یہی تو آپ سے ارج کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا اسٹیٹس ہے کتنا بڑا مکان ہے کوئی کتنا ہی بڑا مکان اسٹیٹس کا مالک بن جائے وہ رہے گا میرے کا غلامی تو رہے گی نا اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیسی ہے کہ وہ اپنے غلاموں سے امت کی تعلیم کو کیسی یہ دیتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بدلہ لے لو تو یہ چیزیں ہمیں اسلام الدین سکھاد نرس کی نا تاکہ یہی وہ دروس ہیں جو آپ فرماتے ہیں کہ کہنے کو تو بہت اچھی باتیں تو کیا یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہیں سب کو پریکٹیکل بتائیں نا بعضوں کا ایسا ہوتا ہوگا چلیں آ میرے لیے سنت کی تو ماشاءاللہ اللہ انہیں محروس بھائی کہ اس کو اگر آگے بڑھاتے ہیں آپ کا بھی تعلق تو ظاہر کے ہزاروں لاکھوں سے رہتا ہے ملاقات سینکڑوں سے رہتی ہے کوئی <laughs> ایسا واقعہ بعضوں کا یاد رہ جاتا ہوگا اور ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ رک گئے ہوں اور واقعی اس کا بعد میں فائدہ بھی ظاہر ہوا ہوتی ہے سچویشن ہوتی ہے سارے ایسے واقعات ہیں جس پہ یعنی بات کرتے کرتے آپ رک گئے ہوں کہ نہیں ریپلائی نہیں کیا اور اس کے بعد بہت اچھے نتائج میں دیکھیں میں تو بالکل واقعہ سناؤں گا نا تو ظاہر ہے کہ وہ واقعہ ہوتا ہے اور اس میں بعدوں کا جیسے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے سننے والے کہ ان تک یہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس کو اچھا اس کو ایسا ہوا تھا آج شاید ایسے کئی ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیسا ہوا تھا مجھے کیا فیل ہوا تھا لیکن میں خاموش رہا تھا میں مسکراہ پڑا تھا اور برا بھی لگا تھا اور آج وہ حالات اچھے ہو گئے ہیں اور وہ روٹے ٹوٹے میرے دوست ہو گئے ہیں یہ آپ کا جواب ان مطلب کہ, کہ بہت باریک باریک سا بند بند جواب دیا شاعری کی بند میں ہی بہتر ہے ماشاءاللہ اللہ پریکٹیکلی آپ کو بہت جگہوں پر اس کا فائدہ امیر سنت کی مثال بہت جگہ مثالیں امیر سنت جب سے دعوت اسلامی شروع کی ہے تب سے اب تک آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے آپ کے خلاف رسالے لکھے گئے آپ کے خلاف پیپر لکھے گئے آپ کے خلاف اشتہار چھاپے گئے آپ کے خلاف تقریریں کی گئی ہیں آپ نے کس تقریر کا جواب دیا آپ نے کس اشتیار کا جواب دیا آپ نے کس بینر کا جواب دیا آپ نے کس چیز کا جواب دیا ان کا کیا لکھنے والوں ان میں سے تعداد ہے جات باپا پھر جو مخالف لکھتے تھے آج ان کو رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ رتبے کا خطبہ کیا آج میں ماشاء اللہ کون شامل کرتے ہیں آپ کی پھر مزید آگے چلتے ہیں سوال میں لکھ چکا ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں اس کے بھی انتظار میں رہیں ان جی لیکن وہ میرا جملہ رہ گیا تھا <coughs> جس کو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے میں سوال کر لوں پھر آپ بھلے وہ جملہ کہ کر کیونکہ آپ کا کلوزنگ کرنا تھا ہم اتنی دیر سے بیٹھے نا اندھیرے کوئی کوس رہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اندھیرے کو مت کوسو اپنا چراغ درست کر لو ہم بیٹھ کر اپنا ہی چراغ درست کر لیں کہ انشاءاللہ شاء کھوکھلے پن کے اندھیرے کو ہم دور کر کے محبتوں کے چراغ ہم جلائیں گے اپنے دائرے جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں انشاءاللہ نیت کر دوبارہ نیت کرتے انشاءاللہ جی کو شامل کرتے ہیں حبیب اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبے کے سلسلے میں آج بہت پیارا مطلب موضوع خوقلے تعلقات نگران سورا کی باہر میں رستی کہ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے اور اللہ وجاللہ کی رضا کے لیے آپس میں تعلقات قائم کیے جائے, جائے اس کے لیے کچھ مدنی فل عنایت فرما دیدی. اللہ کی رضا کے لیے دوستی کریں اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے غمخواری کریں اللہ کی رضا کے لیے حوصلہ افزائی کریں اللہ کی رضا کے لیے اس کو کہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے اگر ہے تو انشاءاللہ شاء محبتیں قائم بھی ہوں گی مضبوط بھی ہوں گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تمہیں کسی سے محبت ہو تو اسے کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے صحیح یہاں یقینی سی بات ہے کہ اسی محبت کی بات ہے جو دین اسلام کو محمود ہے اور مطلوب ہے جو اسلام کے لیے ہو جی مدینہ مدینہ ٹھیک ہے و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رضوان فوری جو ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ سے عارض کر رہا ہوں کیا رین گرانشورہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ماں باپ کیا اور بچے کیا سب کی اپنی زندگیوں میں مصروف ہے سوشل میڈیا نے ماں باپ اور بچوں کے پرسنل تعلقات کو بہت کم کر دیا ہے ماں باپ ہر وقت فون پہ بزی رہتے ہیں اور بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کو بھی فون آئی پیڈ وغیرہ میں بیزی کر دیتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے کھیلتے نہیں کھاتے پیتے نہیں تو اس صورت میں آج کل کے زمانے میں ماں باپ اور بچوں کے اچھے تعلقات کس طرح بنیں گے اس حوالے سے کچھ فرما دیجیے عام بیٹا بہت اچھا سوال کیا آپ نے جوہن بک سے رضوان اتاری ماشاءاللہ اس میں مدنی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہل آپ کریں آگے آپ بڑھیں کہ آپ بڑے ہیں اور تنس اور تنقید کے ساتھ آگے نہ بڑھیں شفقت اور پیار اور محبت کے ساتھ بڑھیں مثال کے طور پر اور بیٹا کیا ہو رہا ہے یوں کر کے بیٹا موبائل چھوڑو تو میں آپ سے کوئی بات کروں یہ نہیں اور بیٹا کیا ہو رہا تو وہ خود ہی جب آپ یہ کہیں گے نا وہ سمجھ کو بھی لگے گا کہ ابو مجھے کوئی نصیحت کرنے کے لیے یا مجھے کوئی مطلب ڈانٹ پلانے کے لیے نہیں آئے کہ ایک اچھے موڈ میں آئے تو جی جی ابو یہ موبائل یہاں رکھے جی بہت شکر ہے اللہ ابو کیا ہو رہا ہے بیٹا یوں کر کے تھوڑی جائز گفتگو کا سلسلہ شروع کریں اور ایک ٹائم تک ذہن بنا لیں کہ میں نے اس کو کوئی ڈانٹنا ٹوکنا جھارنا نہیں ہے جب کہ وہاں آپ کو شریعت نے بھی گنجائش دی ہے تو انشاءاللہ اس طرح ایک جو گیپ ہے وہ ختم ہوگا اور جب بیٹے کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ ابو سوائے نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ کے بھی ان کے اندر سے کچھ اور نکلتا بھی ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور ابو کے قریب آئیں گے بیٹی ضرور امی کے قریب آئے گی اسی طرح بیٹوں کو چاہیے کہ کبھی ابو کے پاس جا کر بیٹھ جائیں ابو تھوڑا ہمارے لیے بھی ٹائم دونا تو اب ابو بھی بولے گا جی جی بیٹا بولو بیٹا بولو تو یوں کر کے ایسا ہو جائے گا اگر غصہ کر کے تن تنقید کر کے تانے دے کر اگر آپ ٹائم مانگنے جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی اور دنیا پیدا ہوں تو جو کام محبت سے ہو سکتا ہے محبت سے کریں جب گڑ کھلا کر کام ہو سکتا ہے تو زہر کیوں کھلائیں لیکن یہ ایک جہت ہے دوسری جہت کی نیوز میرے پاس موجود ہے بارہ جولائی دو ہزار سترہ کی جہتیں لے کر آئے آپ ٹھیک آپ جب دیکھو نہیں جہت لے آتے ہو یار چلے یہ ایک طرف تھی اب دوسری طرف کی بات کر لیتے ہیں لے کر شخص جہات ہوتی ہیں ویسے تو لیکن اب یہ دوسری شخص جہت ہوتی ہیں نیوز یہ ہے کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ماں باپ جو ہے والدین جو ہے وقت نہیں دے رہے یہ نیوز کے مطابق کچھ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس نیوز کے مطابق تو یہ کہ باپ جو ہے بچوں کو ٹائم بھی دیتا ہے بلکہ باپ بچے کے ساتھ رقص بھی کرتا ہے اس کی ویڈیو بھی بناتا ہے اور میوزک کے ساتھ جو ہے وہ ساری دنیا کو دکھاتا بھی ہے تو تو وقت دے رہا ہے ماحول ماحول کی بات ہے یہ ایک سالگرہ پر ٹائم دے دیا شادی پر ٹائم دے دیا اور اس طرح کے کی موقع کیونکہ, کیونکہ یہ ریگولر نہیں بنتی ایسی چیزیں یہ بی بیہودہ بی بی بی قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور یہ اتنا ریگولر نہیں بنتی تو لیکن اس کی بات جو رضوان عطاری نے جونسور سے کی اس کی بات غیر واجبی نہیں ہے پریکٹیکل بات ہے اور ایسا ہے جنریشن گیپ ہے اور جنریشن گیپ میں دیکھنے سننے سمجھنے کا فرق تو تھا ہی اب موبائل نے بھی اس میں گیپ پیدا کر دیا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں بڑھتے بڑھتے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں پھر اسی کے نقصانات پر ریورس گیئر لگ رہا ہوتا ہے پھر بحث ہو رہی ہوتی ہے آج کل جیسے اسی پر ہی معاشرے میں بھی بات کی جا رہی ہے اس کے نقصانات پر اس کے برے اس پر یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ نہیں ہے کہ پہلے ایک چیز کو ہم پکڑتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں, جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی چیزوں پر ایک تو مذہبی حوالے سے شرح حوالے سے جس طرح آپ مظرم پھولتا فرما رہے دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ معاشرتی طور پر بھی ان چیزوں پر اب بات کرنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ باقاعدہ ریئلائز کیا جا چکا ہے کہ یار یہ, یہ تو ہمارا بیڑا گھر کو رہا ہم کس طرف جا رہے ہیں اللہ یہ عجیب سا بہیویئر نہیں ہے بہت وقت ہوتا ہے انسان سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے وہ لت سے پڑ گئی ہوتی ہے کہ چھٹتا نہیں ہے جس کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی نشے کو اچھا نہیں کہتا مگر اس کے وہ نشہ ہے کہ چھوٹتا نہیں ہے صحیح. تو بعض بری عادتیں لت کی طرح پڑ جاتی ہیں جیسے نشے کی عادت پڑ جاتی ہے بعض نقصانات کی عادت پڑ جاتی ہے جیسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں اب کوئی بھی سگریٹ کے فائدے تو بیان کر ہی نہیں سکتا خود سگریٹ بنانے والی کمپنی نے اس کے نقصان لکھ کر سگریٹ دی ہوئی ہے دنیا کا میں کہتا رہتا ہوں دنیا کا وائٹ پروڈکٹ ہے جس نے اس کے نقصانات لکھ کر اس کو پرنٹ کی پھر بھی بکتا ہے بٹرسٹ بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کی پروموشن بھی تو ساتھ چل رہی ہے نا پروموشن بند کروا دے یہ تو لوگوں کے ساتھ بس عجیب کھیل ہے کہ بھائی کمپنی کو کہہ دیا کہ آپ یہ چھاپ دیں کمپنی چھاپ کر دے دے جب اس کے پروموشن ہوگا بند ہو جائیں گے اور اس کے نقصان کے ہی پہلو کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اور اس کو کسی بھی جگہ پر میڈیا وغیرہ پر نہیں دکھایا جائے گا جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب ایک دم توڑتی ہے یہ تو عوام کے ساتھ مذاق ہے جس کو عوام سمجھنے سے شاید خاصر ہے بہت بنیادی بات ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ کون فضائل بیان کر اس کے نقصانات تو ہیں لیکن اس کی پروموشن اتنی زیادہ ہے وہ کسی بھی سورت اہم آدمی کو مشہور آدمی کو سیلبریٹی کو یہ کام کرتے دیکھتے ہیں دونوں جوانوں میں اس کی تحریک چلی آتی ہے بند کروا دیں اور صرف اس کے نقصانات بیان کریں صرف اس کے وہ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور اس کی پروموشن کے سارے دروازے بند کر دیں یہ کمپنیاں نہ بند ہو جائے تو مجھے کہیے گا مزاق ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اللہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں دیکھنے میں شاید یہ بھی آتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے چلے جاتے ہیں مہاراج موبائل ڈیوائس تو بھی چند سال پہلے آئی ہے اور یہ آئی پیڈ وغیرہ اس طرح یہ سلسلہ ہوا ڈیوائسز کا جیسے ایک حکایت ابھی چل رہی ہے کہ ایک بچی اپنے گھر کو لوٹی اسکول سے والدہ نے بیگ کھولا اور کہا کہ آج کیا پڑھا ہے آپ کو تو کہا آج ٹیچر نے ہمارا ایکٹیویٹی ڈے تھا تو ہمیں کہا کہ کوئی نہ کوئی ایک مضمون لکھ دے کوئی ایک سبجیکٹ پہ تو آپ نے کیا لکھا تو بولا کاپی چیک کر لیجیے جب کاپی کھولی تو مضمون پڑھتے پڑھتے وہ رونے لگ گئی قریب ہی بچے کے والد بھی بیٹھے تھے وہ قریب ہے اور بولا کہ ایسی کیا بات لکھی ہے کہ آپ مضمون پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئی تو کہا خود پڑھ لیجیے کافی کی جانب بڑھا دی جب انہوں نے کاپی کھول کے دیکھی تو اس میں بچی نے یہ مضمون لکھا تھا کاش کے میں موبائل ہوتی تو میرے والد صاحب مجھے سینے سے چمٹا کے رکھتے میرا خوب خیال رکھتے وقت پہ جس طرح موبائل کو چارج کرتے ہیں کس, کس قدر موبائل کو وقت دیتے ہیں سوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور مجھے وقت نہیں دیتے تو کاش کے میں موبائل ہوتی یعنی چھوٹے بچے تو شاید وہ ایکٹیویٹی میں گیمس میں یا چیزوں میں لگ جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں تو والدن یہ پھر احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں اس بارے میں بہت اچھی نصیحت ہے یہ مزہ آیا یہ بھی تو تعلق ہے بچہ رو رہا ہے وہ موبائل دے دو لگا دو چل بھائی کھیلتا رہے بچہ موبائل میں لگا رہے بندہ اپنا کام کرتا رہے یہ بھی تو بنا ہو بہت اچھی نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے مدی چینل والوں کے لیے سب کے لیے یوں سمجھو کہ اس جملے نے لاکھوں کروڑوں ماں باپ کے آگے ایک بچے کی فریاد رکھ دی ہے سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا ہی بہتر ہے ٹھیک ہے ایک ویڈیو سوال ہے اس کو شامل کرتے ہیں میں کاردر پولیس چوکی سے بول رہا ہوں میرا نگرانی شعراء سے سوال یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا خود اپنا علاج کر لیتے ہیں میں سوچ رہا تھا پوچھ رہے ہیں کہ یا ڈاکٹر آپ کے پاس آتے ہیں یہ بھی بتا دیں اور یہ خود علاج والا بتا دیں. آپ نے کلینک تو کھولا ہوا ہے مدنی کلینک آپ نے کھولا ہوا ہے ہر بدھ کو ڈاکٹر آتے ہیں میرے پاس مدنی چینل میں آتے ہیں تو نہیں نہیں الحمد ایک طبیب تو ہے میرے پاس جس کے بعد میں خود جاتا ہوں اور اس طبیب کا نام ہے الیاس قادری الحمد اللہ میں خود وہاں جاتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے محبت کی بات کیا نہیں مرض کے لیے بھی عرض کرتا ہوں محبت کی بات ہے عقیدت کی بات ہے اور حقیقت کی بات ہے کیا ایسا نہیں ہے کئی میرے امراض جسمانی امراض بھی ان کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے دور کیے ہیں اللہ کیونکہ یہ میں کہوں تو یہ واقعی اس صدی کے حکیم الامت ہی ہیں ٹھیک ہے اور خود ان کی جو کتابیں پیک کا کفر مدینہ آداب تام جب یہ حکیم و ڈاکٹر پڑھتے ہیں تو خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علم و معلومات میں اضافہ کرتی ہے یہ so جسمانی بیماریاں دور کرنے کے لیے ایک بہترین کتابیں ہیں کہ خود ان کی زندگی کے بہت سارے تجربات ہیں تو یہ تو ایک علاج کی صورت میں میں میرا ایک آپریشن ہونے والا تھا تو اس اپریشن کے لیے میں باہر ملک کا پھر مجھے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پہ ترقی بنانی تھی تو اب تک میرا وہ اپریشن نہیں ہوا وہ پرابلم بھی نہیں ہے وہ پرابلم اور اپریشن کی ساری صورتیں چلی گئیں میں نے امیر سنت کی ہدایت پر عمل کیا اللہ یہ پرسٹیکل بات ہے اور بھی چند چیزیں مزید یہ کہ حکیم صاحب کبھی میں علاج کرتا ہوں کبھی تو حکیم صاحب بھی ماشاء اللہ فون یا میسیجز کے ذریعے بھی ترکیب بن جاتی ہے تو کبھی کبھار کوئی صورت بن گئی ڈاکٹر سے بھی زیادہ تر فون پر ترکیب بن جاتی ہے تو بیماری پریشانی بیماری تو جسمانی آتی رہتی ہے وہ جسم کی زکوۃ ہے تو اس طرح چیزیں بن جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے مدینا مدینا جی <تصفح> سلام علیکم ورحمت اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب محسن خان اباری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے زمبان شہر سے نگرانی شروع کی بارگاہ میں عز تھا کہ ماشاء اللہ آج کا جو موضوع ہے خوگلے تعلق جی ہمارے دیگر جو بھی رشتہ دار وغیرہ جیسے خالہ پھوپی چاچا وغیرہ جو بھی ہیں جو بھی ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر کچھ عرصہ اگر ان سے ہو جائے بات کیے ہوئے تو وہ کبھی ہم سے ملتے ہیں یا فون پہ اگر بائی ڈیفالٹ بات ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو ہمیں بھول گئے آپ لوگ تو ہم سے بات بھی نہیں کرتے کچھ اس طرح کچھ اس طرح سے پیش آتے ہیں حالانکہ ان کی ہم کئی طرح سے کئی بار مدد بھی کر چکے ہیں لیکن کیا کہ وہ سب چیزیں بلوا کر وہ ہم سے کچھ اس طرح سے کبھی پیش آتے ہیں تو اس پر کچھ مدنی فول ہو جائیں کہ کیا یہ کھوکھلے تعلق ہیں حالانکہ وہ ہمارے کافی قریبی رشتے دار ہیں لیکن یہ سوچ کس طرح بدلی جائے تاکہ تاکہ ہم سبھی کی رہنمائی ہو سکے اس پر تھوڑے مدنی فول شاد فرما اور جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ اس کو فیل نہ کرے اتنا ایک شعر یاد آ گیا شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے غیروں سے نہیں شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے غیروں سے نہیں کہہ دو تو کبھی آپ سے شکوانا کریں گے یعنی دل کو منا لیں آپ یہ کہنا یہ آدمی ہر ایک سے نہیں کہتا کہ یار بھول گئے ہو آدمی اسی کو کہتا ہے کہ جس سے اپنائیت ہوتی ہے تعلقات ہوتے ہیں محبت ہوتی ہے یار آپ تو ہمیں بھول گئے تو اس کو دل بڑا رکھنا چاہیے اور اگر یہ تن تانا اور تنقید کے طور پر ہے تو یہ سامنے والے کو تکلیف بھی دیتا ہے تو یہ جملے بولنے سے آدمی کو احتراج بھی کرنا چاہیے بچنا بھی چاہیے اور یہ کہ ہم نے مہربانیاں بھی کی ہیں یہ کی ہیں وہ کیے ہیں تو وہ کیا کریں مہربانی وغیرہ کے اس احسان کے بدلے میں اگر وہ احسان کرے وہ کیا کرنا احسان کا بدلا تو احسان ہی ہے لیکن یہ مطلب خاموشی تو ہے کہ اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور میں کہہ دیا بھائی آپ تو بھول گئے تھے ہمیں یار تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھولا تھا کہہ دے نا پھر اگر نہیں بھولے تھے تو بھول گئے تھے تو یاد تو ہوں بھول گئے تھے کہیں یہ کہہ دے یاد آ گئی تو آ گیا ہوں کیا رہے رہا تو یہ بہت سوسائٹی میں بولنے والے چھوٹے موٹے جملے ہیں ان کو فیل نہ کریں اگر بڑے تعلقات رکھنے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھ جائیں ہوتا رہتا ہے اگر آپ کو کسی نے کہا تو آپ نے بھی کسی کو در جملے کے دیے ہوں گے کبھی تو اس نے بھی اگنور کیا ہوگا آپ بھی اگنور کریں تعلقات اگنورنس پالیسی کے تحت ہی اسٹیبلش پاتے ہیں تو اگنورنس ساری ہم ہی کریں اگر آپ کے آپ کو شادت نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں ون وے ٹریفک ہے نا یہ تو یہ تو ون وے ٹریفک ہے ون وے ٹریفک پر آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹ کم ہوتے ہیں مدنی کسوٹی لیں گے جی مدنی کسوٹی بھی ہے سر ہم کچھ اور شاید جواب چاہ رہے تھے جب آپ جواب دے رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے بڑا براڈ ویژن لیا بوکلا پن ختم کرنا ہے میں نے پہلے کیا تھا ابتدان کہ ایک سوال ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جباب یہ آئے گا یہ آئے گا اس سینریو میں آئے گا تمہارے سب کچھ گول ہو جاتا ہے مولانا تو ہم ٹوٹ پھوٹ کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں نہیں نہیں تم جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے نہیں صحیح توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا کیا اس کو فارسی میں کہتے ہیں فصل کردن برائے فصل کردن آمدھی آج تو فارسی شیر ہی سنا رہی ہے آج شیر کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ ہے ہمارا وہ بھی پہلے سے مختلف ہے شاعر کے بارے میں کہا ہے یا تو بندہ جب بہت خوش ہوتا ہے تو شعر آتا ہے کبھی گمزادہ ہوتے تو بھی شعر نکلتے کیا کیفیت ہے وہ تو اشار تو سننے کو آ رہے اللہ پاک سلامتی سوال میں نے کر رہا تھا جی وہ یہ ہے کہ آپ کو جب مسجد درس کی ذمہ داری ملی اور اس وقت جو مدنی حلقہ تھا اس وقت جو ذہلی ہلکا تھا یہ پانچ مساجد پر ہوتا تھا آپ کو جب ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی بڑھنے جا رہی تھی دس کی ذمہ داری مل رہی تھی پھر آگے جا رہی تھی تو اس وقت کچھ افراد نے آپ پر تنقید کی تھی اور کچھ کہا تھا یہ کام کرے وہ کیا کہا تھا ذرا وہ بتائیں آج جو بات ریکارڈ ہوئی تھی ریکارڈ ادھر تھے سلمان نہیں نہیں اصل میں پیچھے جو ریکارڈ یہ بات ہوئی تھی آف ایئر میں یہ کو چاہتے ہیں کہ میں آن ایئر میں بات کروں نہیں یہ میری ناقص دالست کہ یہ بات بیان کرنے سے بہت ساروں کے زینج جو کلیئر ہوں گے اور بہت ساروں کو آگے بڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ ملے گا کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ تنقید کے نشتر یہ ایسے برس رہے ہوتے ہیں تیر ایسے برس رہے ہوتے ہیں کہ بندہ بالکل نڈھال ہو کے اور گر پڑتا اس کو ٹائم رکھنا مشکل ہو جاتا جی مر اصل نے پہلے جو نا بک پان کھاتا تھا پتی والے نہیں خوشبو والے زیادہ کھاتا تھا روز کے کئی پان کھاتا تھا مدرسوں مدینہ بالیگان پارا تو منہ میں پان ہوتا تھا جیب میں بھی ہوتا تھا پھر بھی مخارف صحیح نکل رہے ہوتے تھے وہ دے دے. <laughs> پتی والا پان جو ہے نا وہ منہ میں گٹن پیدا کرتا ہے ہر پان تو نہیں نہ کرتا تو اب میرا یہ روٹین ہوتی تھی باتوں کا جیب میں پان پڑے ہوتے تھے چائے پینے پان کھا لیا چلتے چلتے پان کھا لیا چال پان کھلا دو لوگ چائے پیتے تھے پان کھا لیتے تھے عادت تھی مدنی ماحول میں داخل ہوئے تھے تو ان عادتوں کی وجہ سے جو ہے نا ہم بعض پرانے پرانے اسلامی بھائی یہ آپس کی گفتگو کرتے تھے جو مجھے بھی پہنچ جاتی تھی جب ذمہ داریاں ملتی تھی نا تو وہ اس طرح یار یہ پنوڑی یہ پان کھانے والا اس کو کیا کام دیتے یار یہ کرے گا کیا یہ پان کھاتا ہی رہے گا پان کھاتا ہی رہے گا تو اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے یہاں تنقیدی مزاج ہوتا ہے حالانکہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کرتا تھا صحیح. طیب اگرچہ نہیں تھا حلال تو تھا ٹھیک ہے تو ان, ان چیزوں کو اتنا فیل نہیں کرتا تھا لیکن ایک دن امبیل سنت کی زبان سے میں نے اس طرح کی چیزیں سنی تھی کہ آپ پان کی مذمت فرما رہے تھے جب جن دنوں فیضان مدینہ میں نیچے گری وہ گری لگی ہوتی تھی باپا اندر بیٹھ کے مندی مذاکرات فرماتے تھے برسوں پرانی بات ہے تو باپا نے پان کی مذمت کی تھی پان میرے پاس یہاں آ جاتے تھے پتہ تھا کہ عمران پان کھاتا ہے سادہ خوشبو میں کھاتا تھا تو میں باپا کی جب یہ بات سنی تو میں نے کہا پاپا ایک ظاہری طور پر مجھے کبھی اس طرح پان کھاتے دیکھا نہیں تھا باپا نے جب آتا تھا تو وہ منہ صاف کر کے آتے تھے اور جب ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو مجال ہے کہ وہ میں پانا جائے تو اب جب میں نے سنا میں نے کہا جس دن دیکھ لیں گے کہ یہ کھاتا ہے یہ میرا گمان تھا تو یہ کہنا بند کر دیں گے کیونکہ یہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے دیکھے عمران تو کھاتا ہے تو لوگوں کو کہنے کا کیا فائدہ تو اس سے پہلے کہ یہ اتنی اچھی دعوت دینا بند کر دے میری وجہ سے میں نے خود ہی اپنے اوپر ریئلائز کیا کہ یار اپنی چھوڑ دیں تو بس وہ عادت ایسے چھوڑ دی جیسے فیشن والے کپڑے چھوڑ دیے سادہ خوشبو نہیں آئے نہیں نہیں کھانا چاہیے یہ انہوں نے چھیڑ دیا تو میں نے بول دیا یہ مطلب کہ یہ کھانا نہیں چاہیے کوئی بھی طرح کی عادتیں پان سگریٹ گٹکا یعنی میں ایک اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو یہ سمجھاؤں میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ یہ سمجھاؤں کہ جو نے کیا کہتے ہیں صلی اللہ تعالی محمد جو کام آپ کسی معزز حامی بیٹھے بیٹھا کوئی آرام ہاں کرسی لے لیں بھی کرسی نہ جو کام آپ کسی معزز چھٹی مل گئی حامد بھائی مبارک ہو آپ کو جو کام جو ایک معزز دینی یا کسی بھی معزز فرد کے آگے ہم نہیں کر سکتے اس کی عادت نکال لیں مدینہ مدینہ اچھا یہ گھڑی اور پین کے حوالے سے فالمن کچھ ہے کہ آپ کو کریس تھا کے بالکل جو ہے نا پین اور گھڑی تو ایسی استعمال کرنی ہے کہ یہ تھے ماضی کے ماسکو وہ کیسے چھوٹے مسلم جائے گا پیر صاحب کی باتیں سن سن کر چیزیں کم ہو جاتی ہیں آپ ہی نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث سنائی تھی اصحبت و موسرا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آج اب دیکھیں مدنی چند کے ناظرین ایک وہ اسٹائن بھائی جس کو یہ کہا گیا کہ پان کھانے والا کیا کام کرے گا یہ کیا آگے بڑھے گا تو بات تو انہوں نے صحیح کی تھی آپ کا جواب مکمل ہو گیا وہ کچھ مدد ٹھیک ہے سلم جیسے معاملہ اوپر نیچے کر دیتے ہیں ہم بولتی رہیں گے جو ہم نے بولنے بولیں گے ان شاء اللہ یہ پوری کر لوں کہ ایک وہ مدنی کاموں میں آگے آ رہا ہے مدنی کام کر رہا ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے یا اس کو یہ بولا جا رہا ہے پان کھانے والا جو جو جو جی جو بھی ہے وہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلائڈ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ دیکھیں آج وہی اسٹائن بھائی آج داود اسلامی کی مرکزی میں سے شرا کا نگران ہے بارد تو یہ اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ارادے جن کے پختہ ہوں جن کی خدا پر ہو تناس خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اپنا دل جو ہے بڑا رکھنا چاہیے مدنی کام بھی کرتے رہیں اس نے بھی کرتے رہیں اور لوگوں کی تنقید اگر تعمیری تنقید ہے باقی وہ کسی خامی کو بتا رہے ہیں تو اس خامی کو دور کر دیا جائے اور اگر خالی بس وہ جیسے ہوتا باتیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں باتیں سنیں گے اس پر صبر کریں گے برداشت کریں گے گزر کر لیں گے تو عجر و ثواب کی حقدار ہو ہی جائیں گے جی دانش بھائی اس پہ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا جو تنقید کرتے تھے وہ تو غلط کر رہے تھے حوصلہ شکنی کر رہے تھے تو آپ نے ابھی گفتگو میں بتایا تھا مجھ تک بھی پہنچ جاتی تھی یہ پہنچانے والا جو تھا یہ نادان ہے یا کیا ہے مقصد جو ہے نا ابھی اس بارے میں تھوڑی ہو جائے وہ نادان تو ہے لیکن وہ اتنی ظاہر و باہر ڈسکشن ہوتی تھی کہ اس کا پہنچنا کسی کے پہنچانے پر موقف بھی نہیں تھا ٹکٹ نہیں تھی مدری کی چوٹی کی طرف آتے ہیں میرے خیال سے ایک مدلی کی چوٹی بھی ہے جا ہو گیا؟ سلسلہ ہے تو یہ اپنے فارمیٹ کے مطابق کرنا ہے ابھی تو شار کی باری آج آپ بڑے اسے پڑھ رہے ہیں تو کچھ باری آئے گی انشاءاللہ آپ کی شار آج ہم نئے طریقے سے آپ سے پوچھیں گے میسجز کے طریقے سے جو سوال آ رہے ہیں کچھ ان کو بھی لے لیتے ہیں ان کا سوال جو ہے وہ پہلا سوال اس میں میں یہ کر لیتا ہوں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسن بھائی ہیں لاہور سے کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کہ جس کی زبان نیچے سے کالی ہو اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر کو دکھائیں ٹھیک ہے جی ایک اور سوال ہے باون کراچی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ارد گرد کے کھوکھلے رشتے نبھا رہا ہو مگر اندر ہی ڈپریشن بڑھ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو کس طرح پوزیٹو رکھے اللہ سے دعا کرتا رہے دلاوت کرتا رہے ان کے ساتھ اس سے سلوک کرے موقع محل کے مطابق ان کے ساتھ اچھا انداز سے پیش آئے تو انشاءاللہ اس کے لیے اچھی راہیں اچھے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے جی اگلا سوال یہ ہے کہہ رہے پانی کی بوتل جو آپ کے پاس آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے کبھی ہری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے میرے گھر سے آئیے مدینہ مدینہ ٹھیک ہے جی یہ ہے ایک اور سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امیر عصمت کو پہلی مرتبہ کب دیکھا جس کو واقع دیکھنا کہتے ہیں تو وہ تو شہید مسجد میں جا کر ہی دیکھا تھا جب بیت ہونے گیا تھا سبحان اللہ کال لے چکے ہیں ہم مدنی کسوٹی کرتے ہیں پھر کال کی طرف دوبارہ آ جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مدنی کسوٹی ہے حضور آج تو آج کی جو ہے وہ تو ہے میں ایسد بھی بتا دوں کون سی مدنی کسوٹی ہے یہ ہے حضور یہ تو میں آپ کو میں تھوڑا بڑا کر کے لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ حامد آئے تو فارمیٹ تو نہیں تھا ہمارا کوئی شدہ جدول نہیں تھا کہ یہ آئیں گے آپ کو پانی پیش کریں گے طے نہیں تھا ہمیں تو یہ ان میں تو وہ آئے اور غالباً آپ نے ان سے پانی منگایا ہوا شاید وہ پانی لے کر آ گئے جو بھی تھا تو آپ نے ان سے کہا بیٹھ جائیے کیوں کہا مجھے سر فیل نہیں کر لے کہ آیا اسکرین پر نظر آیا اور مجھے وفر ہی نہیں کی بیٹھ جاؤ تو تو توقو رکھتا ہے نا میں جتنا جانتا ہوں اس طرح کی چیزیں فیل نہیں وہ یہ اچھا ہے کہ اسے فیل نہ کیا اور نے کر دیا اور اگر وہ فیل کر رہا ہو اور آپ نہ بولو تو دونوں صورتوں میں فائدہ تو اپنا ہی ہے نا نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے پھر وہ بیٹھے نہیں ہاں تو ان کو یہ کہیں انگیج ہیں آپ بندہ ایکسکیوز کرے تو بیٹا ہے نا کیا ہے بیٹھ جاؤ بیٹا گا باہر کاٹنی کیا بولے گا آپ نے اسی کو پیش نظر رکھا نا تعلق کے تعلق کھکلے نہیں ہوتے پھکلے نہیں ہوتے میں نے اگر ان کو پانی کا میسج کیا تو کیا میں نے فیل نہیں کیا کہ اس نے پانی بھجوایا نہیں پانی لے کر آیا یہ چاہتا اس کو جانا تھا کہیں اور اس کو یہ اگر ہوتا کہ میں جاؤں گا میں پھنس جاؤں گا میرے ابو مجھے چار آدمی کے سامنے بٹھا لیں گے میرے ساتھ زبردستی کریں گے تو یہ آئندہ مجھے پانی دینے نہ آتا پانی بھجوا دیتا یہ پانی دینے آئے اور مجھے انہوں نے ایکسیوز کیا اور میں نے خوش ایک مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ایکسیوز قبول کیا اور ان کا کہا ٹھیک ہے بیٹا ایسا لگتا ہے وائٹامن پی کی جو ہے نا ٹیبلٹ باقاعدگی سے کھاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے وائٹامن پی پازیٹیو بی پازیٹو یہ رہتے ہیں آپ نا ہر چیز میں پازیٹو پلس پلس پلس पैका. میرا سل میں بلڈ گروپ ہے ہی پوزیٹو تو یہ اچھی فال ہے یہ بات سمجھیے آپ یہ بہت سارے ماں کے لیے بہتر ہے یہ تو ایک مستقل اپنا گھر میں اور نہیں بیٹا بیٹ جاؤں اب میں یوں تھوڑا سا اس کا ہاتھ دبا دیتا نا بیٹا اور آپ کیسا دیتا بیٹا بیٹھ جاؤ یہ لائف بیس تو نہیں نا کرتا بیٹا بیس نہیں کرتا نہیں ایک ابھی کی کرن سچویشن ابھی تو بالکل بیٹھی جاتا نا لیکن آئندہ پانی بھجوا تھا دینے نہ اس سے حاصل کیا ہوا کہ اس سے حاصل یہ ہوا کہ اولاد کی جہاں جہاں رعایت کرنی ہے وہاں ماں باپ کو رعایت کرنی چاہیے مدینہ مدینہ ورنہ یہ خود ہی اولاد کی ان جو محبت بھرے انداز ہیں سے محرومی ہونے کا اندیشہ ہے یعنی اولاد کو باؤنڈری بنانے کو مجبور نہ کرے مطلب یہ آئیں گے صبح بھی میرے ساتھ بیان میں تھے اور کل بھی آئے تو یوں آن آف چلتا ہو نا تو اب کہیں جانا ہے یہ ہے ہو سکتا ہے کہ فیملی کمینڈمنٹس ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اچھا کہاں جانا ہے کہیں جانا کیوں جانا ہے اب اتنے سارے سوالات اگر میں ایسے ڈائریکٹ کرنے بیٹھ جاؤں گا تو ایک بے ہو جاتی ہے رائٹ ہے ہر جگہ پر اپنے حق کا استعمال کرنا یہ کیا درست ہے آپ کا حق کا استعمال کا متحقق ہے اس کا ادراک تو کم از کم آپ کو ہونا چاہیے نا آہ بات کیا بات ہے کی, کی طرف آ ہیں ایسے ہی جیسے آپ نے یہ جملہ بولا ہے حق کا استعمال کہاں پر متحقق ہوتا ہے اس کا ادراک کیا بات ہے یہ متنی چھوٹے کی, کی طرف آجے گیارہ سوال ہے اور انشاءاللہ شاء بھائی آپ کو آپ کے سوالات کے جب آپ جو ہے وہ شادی فرمائیں گے اثر بھائی ہمارے اچھا آپ نے ان کو بھی بتایا کیا سوال ہے جی بھائی کو بتا دی سوال کوئی سوال نہیں بتایا نہیں نہیں مدنی کا پتا ہے جی جی آپ کو پتا ہے اگر میں جو سوال کر رہا ہوں اگر میں آپ چاروں سے ہی میری مرضی سے سوال کر لیتا ہوں نہیں نہیں آپ چاروں جب کیوں بھائی تھوڑا سا یوں بھی تو چینج دینے کیا ہونا ہے میرے کو تو نہیں پتا جواب کیا ہے ہم جو چار دن کا کمٹمنٹ کرتے ہیں ترکیبیں بناتے ہیں یہ یہ کرے گا یہ یہ کرے گا یہ چیز یوں ہوگی یہ چیز یوں ہوگی ساری چیز ہم سوچ کے لاتے ہیں پتا آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے آپ تو جواب بغیر سوچے سمجھے دیتے نا یعنی ان کے فوری طور پہ دیتے ہیں ہم تو سوال کرنے کے لیے سوچ کے آتے ہیں ہم سوال کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ سوال کریں گے کیا ہوگا سر <سؤال> کی آپ دارف بھائی سے پوچھنا چاہیں اسد بھائی سے کرنا چاہیں اسد بھائی سے مزید ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بڑے ان شاء پیچھے پیچھے ہم بھی ہیں جی اصد بھائی سے پوچھیں گے یاد رکھے جب آپ اختیار دیں گے نا جی تو جو کمزور سائڈ ہوگی نا وہاں پہ اٹیک ہوگا کمزور سائڈ کون سی ہے سب سے کمزور تو یہی سائڈ سلمان بھائی کیا وہ مرد لا بس نگران تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا دل خوش کرنے والا بات مان لینے والا حوصلہ دینے والا مرد نہیں ہے کوئی مقام ہے ل... مقام لا لا انسان ہے پہلا یہی سوال ہونا چاہیے تھا لا انسان بھی نہیں ہے مقام بھی نہیں ہے اچھا تو اب رہ گئی ایسے ایک سوال آپ نے مس کر دیا اگر ترتیب جو اب آپ سوچ رہے ہیں وہ ہوتی تو مرد <coughs> والا سوال آپ کا بچ جا جاتا بچ جاتا انسان پوچھ لیتا نا تو مرد والا سوال بچ جاتا ایک تو آپ ہماری ٹیم میں ہیں ہی اور ہیں ہی ہمارے نگر اصل میں ہمیں سکھا رہے ہیں نا میرے نگران ہے نا اور سوال ہو گیا وہ تو یہ کوئی ایسی شے ہے جس کو کسی نبی سے نسبت حاصل ہو جی جی انڈائریکٹ تو ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوگی وجہ شہرت نسبت نہیں ہاں وجہ شہرت نبی سے نسبت نہیں تو شے ہوئی وہ جی جی ایک سوال میں دو جواب اچھا یعنی گڑبڑ کر دیا ہو گیا وہ پیچھلی گلتی کو بھی کور کرنا تھا نا یہ ہوتا ہی آپ جو ہے وہ اچھا پانچ پانچ سوال کریں گے آپ وہ جو شے ہے جو آپ کے اس میں تصورات میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے وہ شے ہر مین میں ہے ہرامین تی بہن میں سوال کا جواب دیجیے میں ہے یا نہیں نام بنے گا نام بنے گا جی سلمان بھائی کے اس طرح پوچھنے سے وہ نام بنے گا ہو گیا اسی لیے اس میں کوئی چیٹنگ کرنی ہوگی تو سلمان میں کچھ ہرمین مطلب یہ مکہ اور مدینہ ہمیں دونوں میں ہے نہیں نہیں ہرامین جب بولتے ہیں تو مرادی ہوتی ہے دونوں میں سے کسی میں نام بنے گا تو انہوں نے دونوں دیے آپ نے تو دونوں مراد نہیں جو بھی مراد کی انہوں نے جو بھی مراد لی ہے آپ نے سمپل سوال کیا ہے ہرامین ہر مین پوچھا کہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں حرمین جا رہا ہوں تو لازمی طور پر وہ کسی ایک ہی جگہ پوچھتا ہے پہلے پھر دوسری جگہ پوچھتا ہے جو بھی ہے میں آپ سے آپ یہی کہنا چاہ رہے دونوں جگہ ہے نہیں نہیں آپ نے طیبین میں ہے حرمین مین ہے چلیں وہ شے ہر میں طیبین میں ہے اچھا وہ شے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے مدینہ شریف میں نہیں ہے مکہ مکرمہ کی طرف پڑھتے وہ شے سوال مرنے والا تھا ہمارا یہ جو ہے چلے جاتا یہ چلا جاتا ہے چلے ساتواں سوال اچھا یہ جو شے ہے وہ مسجد الحرام میں ہے جی ڈالی پہ نام مسجد الحرام میں ہے چلو نعم اچھی جگہ پہنچا دی آپ نے جزاک اللہ اور مسجد الحرام کا تصور کرتے رہیں گے گھومتے رہیں گے اللہ تو جواب نہ بھی بن جائے جی مسجد الحرام کا سب کا دس سے کم تو نہیں ہے مسجد الحرام میں مطاف اتنا بڑا اور سارے سلسلے اس میں کتنی ساری یہ وہ بارگاہ یہ وہ بارگاہ جہاں سراس ابھی ہم آؤٹ نکل کے بولتے ہیں نا کیا وہ شیخ کعبہ مشرفہ سے اٹیچ ہے جی سر سوال بات ہے اٹیچ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا کیا مطلب اٹیچمنٹ تو تعلق کا مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے اجر اسود طواف ہے کعبۂ مشرفہ سے اٹیچ ہے بابا کعبۂ مشرف گردن نہ ہی لائنا جو رہا ہاں اٹیچ چھے نہیں نہیں یہ حضرت اٹیچ ہے ہی تو درست اسی طرح باب کعبہ اٹیچ چھے مزاب رحمت اٹیچ چھے تو روکنے یمانی تو ہے ہی کعبے کا دیوار کابہ ہے کائے کونا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اردو لفظ بول لے نا تو شاید ہمیں آسانی جڑی ہوئی ہے کعبے مشرفہ سے وہ شعر نہیں تو بالکل نہیں نہیں جڑی ہوئی نہیں جڑی ہوئی ہے ساتھ نہیں جڑی نہیں جڑی نہیں جڑی ہوئی اللہ ٹھیک ہے بالکل اوکے اچھا وہ متاث میں ہے جہاں نارملی توباہ کیا جاتا کھلے آسمان کے نیچے وہ چھ متاث میں ہے جی متاث میں تو ہے مطاف میں مان لیں مطاف میں مان لیں مطاف تو متاث نہیں بھی ہے یوں بول نہیں ویسے وہ ایریا متاث پہ ایک ہے نہیں میں یاد کر رہا ہوں یوں جواب دے دیں کہ متاث میں بھی ہے یا متاث ہی میں ہے میں نے ممتاف ہی کا پوچھا ہے اتنے سوال ہو گئے ویسے نو سوال ہو گئے بظاہر لگ رہا ہے قریب آ گئے لیکن ضرور بھی نہیں ہے ہاں جی بدل نو جی نو ہو گیا اب وہ ممتاف میں ہیں ماشاء اللہ اور وہ شیخ کابی کی جو اصل جو دیواریں ہیں اس سے اٹیچ نہیں ہے جو آپ مجھے منع جی کر چکے جی جی یہ سوال ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی یہ دوبارہ پوچھ کے شیخ کو کسی نبی سے براہ راست نسبت نہیں ہے براہ راست جی جیسے جی جی مقام ابراہیم جی اس وزل ابراہیم علیہ السلام سے برائے راستہ جمع نے ایک چیز کو مائنس یا داخل کرنے میں چلے جی ٹھیک ہے جی مقام ابراہیم تو مراد بھی نہیں ہے آپ نے کیوں وہ کر ہی دیا نا جی وہ کرا دیا تھا ہم نے جواب دے دیا آپ بونس میں ایک جواب دے دیتے یہ گیارہ سوالات کی مدنی کر سو ہے دسواں ہو گیا نہیں نو ہے ابھی تو آپ نے کہا ملا کے دسواں ہو جائے گا سوال کیا ہی نہیں سوال نو ہے ابھی دسواں اور گیارہواں سوال باقی ہے دو سوالات باقی ہیں اور ہم متاف میں ہیں کعبے مشرفہ سے اٹیچمنٹ نہیں ہے وہ مقام ابراہیم بھی نہیں ہے کیونکہ نبی سے کوئی نسبت نہیں ہے زمزم کو بھی نبی سے نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اب دیکھیں گے ہمارے لیے ہماری کوئی کرتا مل جائے گی کوئی آپ کی موومنٹ ہوگی تو آپ جیسا فرض جو ہے وہ کچھ پہچانے ہی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑا نہیں میں تو ختم ہو جائے جواب کر رہے ہیں سوال اگر غلط ہو گیا ہوگا تو مدنی پھول سننے کے لیے وہ جو شے ہے جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آخری سوال نہیں دو سو بات چل رہی ہے تو دو سوال باقی وہ <coughs> جو شے ہے اس کو کعبے کا حصہ کہا جاتا ہے نہیں کعبے کا حصہ ہے حصہ تو نہیں نہیں لا ذرا خود ہی تفصیل کی طرف چلے جاتے مختصر جواب دو حصہ نہیں آخری سوال اس کا رنگ سیاہ ہے رنگ سیاح نام گلا فکاوا جواب بالکل چودہ سوالوں میں جواب دیجیے یہ کہنا تھا نا کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی آئے یہ بھی کہنا تھا ہاتھوں میں الحمد للہ وہاں بھی اللہ اللہ, اللہ برکا برکا آب برکا فرمائے برکان ناظرین آپ بڑھتے ہیں دوبارہ آپ کی کول کی طرف اور آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ شاء وہ شے کعبے سے اٹیچ نہیں ہے جی یہ آپ نے غلط کعبہ کے بارے فرمایا جی تو مثالیں دیں اچھا آپ مثالیں نہ دیتے تو شاید ہم یہ کہتے یا میری پرسنل رائے میں کہتا اٹیچ ہے لیکن آپ نے جس انداز پر مثالیں بیچی تھی وہ نام نہیں نہ دیتا وہ شابے سے اٹیچ ہے یا نہیں ہے سب دیکھیے اٹیچ کا اگر آپ افتسال لینا جی اتصال تو نہیں بنتا اس لیے اتصال نہیں بنتا کیونکہ کاب شریف کے غلاف کے پیچھے بھی ایک وائٹ چادر ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو فیصلہ ہم ناظرین گیس کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ نے ہر مضری کی سوٹی میں ایک سوال ایسا کر کے ہے کال شامل محمد عثمان حنی سر اسلام آباد میرا سوال یہ ہے کہ ایک مریب کا پیر کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے جب کہ وہ یعنی کہ اپنے پیر سے کافی دور رہتا ہو تو اس والے سے مسجد پولیس شاہی جی مرید پیر سے دور ہوتا ہے مرید پیر سے دور ہوتا ہے لیکن پیر اپنے نور ایمانی سے مرید سے دور نہیں ہوتا سبحان اللہ جب تک کہ وہ اپنے کردار اور افعال سے ہی اس فیضان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر دے جی تو پیر صاحب کے جو اوراد و وظائف جو پیر صاحب دیتے ہیں یہ کنیکٹوٹی کے لیے بہت خوبصورت اور موثر ترین ایک عمل ہوتا ہے تو پیر صاحب جب ہم مرید بنتے ہیں کسی جامع شرائط سے تو وہ ہمیں کچھ وظیفے دیتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے الحمد پیر کا قرب بھی روحانی طور پر بھی نصیب ہو جاتا ہے یہ کیا کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام فقیر محمد اطاری پنجاب میلسی سے بات کر رہا ہوں گرام شدہ سے عرض ہے کہ مجھے یہ ناز سنا رہے صبح و طبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح و طبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ السلام علیکم, علیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد حارث ستار باب المدین اگراچی سے بات کر رہا ہوں نگرانی شرا کیا آج آپ افسر کے بعد ملاقات کرم ہوں گے میرا مشورہ ہے میں افسر کے بعد ملاقات نہیں کروں گا اگنی کول دیجیے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ریان اتاری چونس با ساؤت افریقہ سے ادرس کر رہا ہوں پیارے وی گرینڈ مشورہ آج کا موضوع بہت پیارا ہے یہ اشار فرمائیے ہیں اچھے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کچھ بتی فول اشار فرما دیجیے امی بیا کم غم خواہ کرنی چاہیے دل جوئی کرنی چاہیے شریعت کے مطابق تحفے دینے چاہیے کہ تحفہ دو محبت بڑھتی ہے سبحان اللہ جی پیارے نگرانے شورا کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ تعلقات کھوکھلے نہ ہو جائیں رشتے ٹوٹ نہ جائیں تو ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہمیں اچھے تعلقات کے بیچ میں نہیں لانی چاہیے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے دوست وغیرہ کے ہم اصلاح کرتے ہیں یا کوئی ایسا ہمارا محبت والا ہوتا ہے ہم کو دیکھ کے مسکراتا ہے لیکن ہم کوئی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں تو کس طریقے سے ہمارا اصلاح کرنے کا انداز ہو یہ فرما دیں ہمیں نرم انداز ہو محبت برا انداز ہو اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے لیکن اگر تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو دو اہم اس میں مدنی پھول بھی ہیں ایک ہے اپنے تعلقات نے ضد مت لائیے اور اپنے تعلقات نے بحث مت لائیے ان شاء دور تک چلیں گے سبحان اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم محمد افریقہ مجھے مدنی چین میں بہت اچھا لگتا ہے نشولا میں بھی آپ کے ساتھ لبیک سلسلہ میں آنا چاہتا ہوں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ آ بہت دور ہیں آپ جب بب المدین آئے تو انشاءاللہ شاء کر لیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا مرحبا جی عرض یہ کرنی ہے کہ میری ماشاءاللہ تین شہزادیاں ہیں تین بیٹیاں ہیں تو غلام زادیاں ہیں میں اپنی کنیت اگر نگرانی شورا مجھے عطا فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی اور نگرانی شعرا کے لیے نگرانی شوریہ میں مففرت ہوں دعا اللہ آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے آپ کا نام پتا چلے تو میں کا بھی کچھ ارض کر دیتا چلے کسی اور سلسلے میں ایسی سلسلے میں دوبارہ کال کر دیں اپنا نام بتا دیں نام بتا دیں کنیت مل جائے گی اگلا سیگمنٹ ہے مدن نے شاہ کی تکرار والا اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے یعنی عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ بتایا جاتا ہے اس لفظ سے شیر پڑھنا ہوتا ہے یہاں یہ ہوگا کہ ہم شیر پڑھیں گے شیر کے پہلے مصرے کے آخری حرف سے آپ شیر سنائیں یہ ہم نے اس میں ایک تبدیلی کی ہے تو پہلا شیر میں پڑھ دیتا ہوں یہ گے کیا مشرا آپ دونوں ذرا کر کے دکھائیے مجھے نہیں سمجھا جیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ایک مشرا اول ہے ایک مشرا ثانی ہے مشراء اول کا آخری حرف جیسے یا ہے تو اب مہروز بھائی یا سے شیر یعنی نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ شیر کا آخری حرف لیتے ہیں آپ یہاں پہ مشرا اولا کا آخری حرف لینا آپ ٹھیک جیسے شیر ہے عرضیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نامے والا غوث سیاضم کا لینا ہے نا وہ کیا و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جی اسد نہیں تو یہ نا وہ کیا و کرم ہے شہ بتا تیرا سے شروع کریں گے نا اچھا جو چل رہا ہے چلے اب چلا رہے جیسے ڈبل فلائٹ ہو جاتی ہے یہ ہم کئی کہیں کہانی لے کر کرائے ہوئے آپ اپنی مرضی سے چلائیں جیسا وہ چلانا سنائیں گلی سے ایکش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر روتی ہوئی طیبہ کو بارہ چلی ہو جی مسافر راہ گھڑی گھڑی بھی ہے گھڑی بھی ہے گڑی لگائے لگائے لگائے گھڑی لگائیں راہ پور کھار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے ہونا ہے یا ادھر بھی دیکھے ذرا جی یہ منا جاتے رضا اس کے لاجائن یا آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہو جائے عام ہو جائے ہو جائے یا بڑی بڑی بڑی سے سن ذرا بڑی سے شیر سنا یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے راس راسد یہی نا یہی آ رہا ہے نا راہ کیوں راہ کیا آپ سے سنا دیں گے سے سنا دیں آپ کی مرضی ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ میں ہوں بخشے کم بن جا میرا دوسرے مچھلی صحیح نہیں ایک ہی بات ہے ہم سارے بیٹھے ایک ہی بات رہے گا میرے تو ایک بات نہیں رہتے ایک ہی بات ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا علی ہاں جی آج اشک میرے نا تو سنائے آلی. تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا سبحان اللہ جی اللہ مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جو پاتا تو, تو کچھ, کچھ اور بات, بات ہوتی, ہوتی. ہوتی. خوشی سے ہنس رہا ہے یہ مشکل یہاں نکال یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا مخاک پر نظر تیرے دیوار, دیوار, کی, دیوار طرف. کی طرف سبحان اللہ علی. जी? میری طرف سے آپ ہی پڑھ دی اگر اے علیف گمبد والے منظور دعا کرنا جب نظر کا وقت آئے جب ایک ہی بات ہے آپ نے اردو میں پڑھ دیا وہ فارسی ترکیب تھی ہو گیا جی کرنا ٹھیک ہے ورنہ ایک اور بھی پڑھا جا سکتا ہے شیر علی علی سر بے شمار شیر ہے ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاخ کو کافی ہے اشارہ تیرہ تمہیں کس سے بولوں یار سے اور ان سے یا سے پڑھے میرے دین میں آ گئے شیر شور منفرد شیر ڈھونڈتے نا اصل وہ شیر ایک تو منفرد بھی ہو جو کچھ ہمارے پانچ سیکنڈ لگے چار تین یا الہی گرمی ہے مشر سے جب بھر کے بدن دام محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو مدن جی جی محروز نہیں آرام نہ ہو آرام نہ ہو آرام سے مدنی چلے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپس میں کس طرح تھوڑی کر رہے ہم آپس میں سب کے سامنے ہی کر رہے ہیں آپ سنا دیں جی باپ بانگے دہل کر سنا جی نہ ہو آرام جس بھی سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاص ان کی آسانی سے میرے لیے تو یہی وجہ ہے میں ہینس دے دوں کہ اس موضوع پہ یہ شیر ہے بڑا صاحبوں والا انداز ہے میں اشارہ کر دوں گا ہینٹ تم اٹھا لینا اوکے جی یاد ہے شیر سارے زمانے سے یا سر یا سر یاد پر آپ نے کچھ دن پہلے یہ شیر پڑا تھا کچھ دن پہلے بات واٹس اپ نہیں یہاں تو مطلب یہ نا کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف کی بار مناجات کی ہے کہ بس منازاد کی طرف توجہ کرو تو مدد ہوئی ختم ہو گیا شیر کا جب رضا خواب گراہ سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ آپ نے کچھ دن پہلے یا سے شیر پڑا ہے اور اس کے بعد میں یا اس سے پہلے امیر نے بھی یا سے شیر پڑھا ہے اب تو سنا دیں اب کی تو یادداشت کی تو کیا بات ہے نا یادداشت بھی تو یہاں سے آتی ہے یادداشت کی چلے وہ بھی سنا ہے نا وہ جو یاد والے دونوں یاد سے شیر تھے وہ سنا تو دیا میں نے یاد والا کون سا نہیں وہ جو جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ والا سنا ہے نا کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا یاد نہ بھی تو سے ہے یادِ وطن ستم کیا دشتِ حرم سے لائی کیوں یادِ حضور کی قسم غفلتِ غم میں ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں ماشاءاللہ یہ آپ نے سنا مدین ناظرین چار پیارے پیارے اللہ تعالی ہمیں وسائر بخشش اور ہرا کے بخش پڑھنے کی بھی توقیقت عطا فرمائے اور یقیناً مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور تیراک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا ایک انداز اور جو میں نے دیکھا ہے محسوس کیا ہے میں چاہوں گا آج اس پر بھی بات کو شیخ طریقت امیر علیہسلمت کے ساتھ آپ کا جو رابطہ رہتا ہے تو اس میں امیر السلمت کی طرح سے جب طرز میں شعر آتا ہے تو آپ کی طرف سے بھی طرز میں ہی جو ہے وہ شیر جاتا ہے تو یہ کیا ہے آج بتا دیں ذرا کیا ہوتا ہے زیادہ تر طرز میں شیر نہیں دیتا باپا کی آواز میں تو ایک سوز و گداز ہے ہماری آواز میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں تو عموماً میں باپا کو طرز میں شیر نہیں دیتا کبھی کبھار کسی کو دے دیے تو دے دیے باقی نہیں دیتا امیر اس میں اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا شیئر کا میسج آئے تو آپ اس کا ریپلائی کس طرح کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا اللہ اور برکت دے اللہ اور ذوق عطا فرمائے اللہ ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے اس طرح کی دعائیاں باتیں ہوتی ہیں اور وہ کیفیتوں کا سوال ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے آئے آئے آئے سبحان اللہ مدینہ مدینہ مہروج بھائی کون شامل کریں گے یا اگر گھڑی بھی ہے گھڑی, بھی. گھڑی کیا رہی ہے پہلے وہ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں وہ ٹھیک حرف ہوتا ہے لفظ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نگران کی طرف جی دکھائے گی کیا ہے جی, جی اچھا آج, آج وہی ہے پرانی ریپیٹیشن ہے ہوتا ہے ہوتا سیگمنٹ ہے ہمارے سچے کا <coughs> <ہی> <coughs> وا جی واہ جی واہ بڑا آسان ہے یہ تو چار لفظ ہیں چار حرف ہیں اس کی اور تین غلطیوں چار ہی غلطیوں کے چانس ہیں واہ دیکھیں کیسے مہربان ہے ہمارے مدنی چینل کی اس بھائی آپ سے جی ای تو نہیں ہے اس میں ای ہے نہیں لفظ نہیں پتا آپ کو ای نہیں ہے نہیں ہے آئی نہیں ہے اے ای آئی او ایو یہ سارے کرنے ہیں آپ لفظ انگلش میں ہونا چاہیے تھا جی لیا چلے ٹھیک ہے ہاں جی یہ انگلش میں ہی ہوتا ہے ضروری اے ہے بھائی اس میں ہوتا اے کہاں کہیں نہ کہیں تو آئی جاتا کہیں تو آئی جاتا جیسے الف کہیں نہ کہیں اردو میں آئی جاتے ٹھیک ہے ابھی وابل باقی ہے نا ہاں ابھی دو باقی ہے دو گنجائش ہے ہاں جی ہاں جی دو دور کا بی نہیں اب یہ تھوڑی اگر بی پازیٹو تھا تو ہر جگہ بی ہوگا وہ نہیں آیا نا بھائی اس میں نہیں نہیں ایم نہیں چاروں غلطیاں ختم ہو گئے ہاں جی خالی نام لینے گئے آپ صحیح سے براتے جائیں گے اور گنجائش ہے نا نہیں نہیں وہ میسج ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں میسج دیکھیں نہیں ابھی تک نہیں تھوڑا ٹائم لے لیں چلیں آ جائے گا کالز لے لیں پھر آپ دے دیں جواب نہیں نہیں کالز بعد میں دیکھیں گے بالکل ابھی نپٹائیں اس کو ایک ہی تو ہے جس میں یہ بیچار جیت رہے ہم ہارے ہر آر کسی میں جیتے ہیں ایسے ہی ہم جیتے ہیں ہاں جی جی دکھائیں میں دوبارہ دکھائے چار ہرس ہے صرف چار حرف اچھا یہ تو آپ دیکھیں نا رومن میں ہے نا لفظ انگلش کا نہیں ہے لیکن رومن کنفیوزنگ تھا اس سے قطع نگر کے میں جہاں اگر یہ سیٹ لوجیکلی یہ لفظ کا تیسری سیٹ کا مسئلہ یہ ہے جو اسلائم پہ آ کے بیٹھتا ہے نا وہ نیم ہماری طرف ہوتا ہے نیم نگرانی شورا کی طرف ہوتا ہے تو یہ تو نگرانی شورا سمجھاتے ہیں کہ سلسلے سے پہلے مشورہ کیا کرو نہیں ہمارا تو ہوا مشورہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے نا چلے ان شاء اللہ یہ بتانا چاہیے کہ یہ رومن ہے رومن ہے پراپر انگلش کا لفظ یہ تو آپ کو میں دینے لگا جی مدنی کسوٹی جو ہے نا جی اس کا اس کا بڑا گہرا لنک ہے بس کیا ہنٹ دیا آپ نے آج جو مدنی کسوٹی ہوئی ہے اس کا اس کا بڑا گہرا بہت دور کا لنک دیا آپ نے اگر آپ نام ہی بتا دے تو میں کان میں جا کے یہی کر سکتا ہوں نہیں ہے بات اس لفظ بھی لنک ہے بلکہ اس لفظ کا اس لفظ کا کابے سے بھی لنک ہے بلکہ اس لفظ کا حرمین طیبین جو آپ فرما رہے تھے نا دونوں سے مین وجہن لنک ہے مہینوں سے بھی ہاں لنک ہے ہاں مہینہ شاہ ہے نہیں یہ شعبان کیا ہو گیا آپ کے شوال چل رہا تھا سین سے سلمان جی مہینے کی طرف تو پھر بنتا ہے لیکن اس میں بھی دو آتے ہیں نہیں نہیں بہت سارے مہینے سے تعلق ہے اس کا اللہ ہیں نا بےچارے یہ لوگ نہیں میں تو نہیں پوچھوں نہیں پہنچائیں گے آپ کو ایسے ہنٹس کے ذریعے پہنچائیں گے اشہور کا لفظ آتا ہے اشہور شہور بھی آتا ہے اشہور بھی آتا ہے جی بیان بھی کر چکے حج سبحان اللہ درست جواب ہے جی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حج میں کی سارت نصیب فرمائے ماشاءاللہ آپ نے امیر رسنت کے ساتھ بھی حج کیا ہے اور غالباً امیر رسنت سے پہلے یعنی مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بھی حج کیا آپ نے محول کے بعد ہی حج کیا ہے حج ٹھیک ہے کتنے سفر کیے آپ نے تقریباً سفر تو ہیں امیر اسنت کے ساتھ سارے کے سارے امیر سنت کے ساتھ چل کہتے ہیں اس کا ایک ہی ہے چل مدینہ ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو میں دو ہزار ٹھیک ہے کیا فرق محسوس کیا آپ نے امیر اسمت کے ساتھ اور امیر اسمت کے بغیر سفر حج اور ایسے مدنی فونت آف فرمائے جو ابھی ہمارے حجاجے کرام جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ بینیفیشل ہو راہنما کے ساتھ اور راہنما کے بغیر راستے اس طرح کے چلنا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے غلام تو, دل تو دل دل دل یہ دل دل راہ دل حق دل ہے اس میں ایک عالم کا عاشق کا ہونا ایز راہنما یہ بے حد ضروری ہے دل دل دل دل اور میں نے جو تقابل بھی اگر میں کروں ان تمام سفروں کا جو آخری سفر امین سنت کے ساتھ کیا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سفر میں پتہ چلتی ہیں کہ پچھلے میں کیا کیا غلطیاں کمزوریاں یا کوٹائیاں سے رہ گئی ہیں تو میں تمام سفر حج پر جانے والے عاشقہ کو اول تو مبارکباد بھی دوں گا ادا کا سفر قبول فرمائے آپ کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے آمین تو آمین عرض یہی کروں گا کہ رفیق الحرمین ساتھ رکھیے گویا کے یہ امیر سنت کی سوچ شرع احکام کے ساتھ ساتھ اس امیر سنت کی سوچ لکھی گئی ہے انداز لکھا گیا ہے بہت ساری چیزوں کو تو انشاءاللہ یہ ساتھ ہوگا تو آپ بہت سارے معاملات اچھے انداز سے کر پائیں گے انشاءاللہ شاء رفیق الحرمین اور ایک عاشق رسول عالم دین کے ساتھ سفر حج ہونا چاہیے دوسرا عبدالحبیب نے جو بات کی تھی پچھلے سلسلے میں کہ کسی نے کہا تھا کہ چنگاری ساتھ ہونی چاہیے سفر میں جو عشق رسول کی آگ بھرکاتی رہے تو انشاءاللہ سفر کا لطف ہی کچھ ہو سبحان اللہ مزید کچھ احتیاطیں آپ اگر مناسب خیال فرمائیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو غلطی بڑی مائنر سی ہے لیکن بہت جگہ پر ہو رہی ہوتی ہے اصل میں کہنے کو تو کہہ دیں گے لیکن عادتیں پختہ ہیں مثال کے طور پر بد کی عادت ہے تو جہاز میں بیٹھتے ہی یا دو چادریں باندھتے ہی یہ بد کی عادت چلی جائے گی اس پر یہ غور کریں گی کی اگر عادت ہے تو کیا یہ گیبت کی عادت کسی جہاز سے اڑ کر چار گھنٹے کی فلائٹ میں اترنے کے بعد یہ عادت چلی جائے گی تو یہ جو بری عادتیں اس حتیٰ نماز قزا کرنے کی ماضا جن کی عادتیں ہیں تو ان کی وہ عادتیں ان عادتوں کا ظہور وہاں بھی ہو جاتا ہے وہاں بھی ان کی نماز خزاں ہونے کے واقعات پتہ چلتے ہیں تو جو بری عادتیں ہم یہاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں میرا مشورہ یہ کہ اس عظیم سفر سے پہلے ان بری عادتوں کو نکالیں ان بری عادتوں سے نجات پائیں اور علم دین حاصل کریں اس سے قبل کہ آپ کا سفر شروع ہو رفیق الحرمین آپ پوری پڑ چکے ہوں اس کا ضرور اہتمام کیجیے علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں سلسلہ لبائک میں نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا میری عرض ہے کہ جس طرح کا کابینہ نے شورا نے یہ فرمایا تو ہم مدنی سوٹی کے اندر تو ہم غلاف کعبہ کو کعبہ مرضمہ سے اٹیچ ہی سمجھے گا کیونکہ یہ اس کے ساتھ بندہ ہوتا ہے تو جب کوئی چیز باندھی جاتی ہے تو وہ تابع ہو جاتی تو لہذا اس حوالے سے کو بھی اٹیچ ہی سمجھے جائے گا تابع و متبو کا فرق ہمارے مولانا سمجھ لیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کا کال کرنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ تابع دلوقتي. و متبو کا فرق یہ ہم گھڑی اور اس کا ڈائل اور اس کے پٹے سے بھی بیان کرتے ہیں دھاگے اور بٹن سے بھی بیان کرتے ہیں جی مدبو کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں مدبوب بگن ہوتی ہیں بڑی مدبو ہوتا ہے ایک مدبوب بین بھی ہوتا ہے نہیں تو وہ تو تو سمندر میں نا تو مولانا ہے نا چلے آگے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد دانش ہے اور میں بابول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی میری بیٹی کے لیے دعا فرما دیں۔ میری بیٹی کی عمر تقریبا 14 دن ہے اور وہ 14 کے 14 دن سے آئی سی میں ایڈمٹ ہے۔ برائی کرم دعا فرما دیں اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ اٹھا دے مدینہ کے ناظرین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ اکبر۔ یا رحمرحمین یا رحم یا رحمر الرحمین پیار حبیب کے صدقے میں ہمارے <سؤال> فون کرنے والے کال کرنے والے دعاؤں کا کہنے والے ان اسلامی بھائی کی بیٹی پر رحمت کی نظر فرما رحمت کی نظر فرما رحمت کی نظر فرما ان کی پریشانی پر رحمت کی نظر فرما ان کی اولاد ان سب کے حق میں بہتر فرما دے اور آسانیاں فرما دے اس وقت جتنے دعاؤں میں کے لحاظ اٹھائے ملہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجت مراد تمنا ہے دعا ہے آرزویں ہیں سب پر رحمت کی نظر کرتے آمین صلی اللہ تعالیب اللہ میں ایک انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جیسے بارش ہو رہی ہے کل رات کو ہی یہ بات مجھے تک پہنچی ہے تو ایک مدنی منا کھیل رہا تھا بارش میں نہا رہا تھا تو ایک ایسی بلڈنگ کے پاس جو ہے وہ بارش کے دوران وہ گیا جو بلڈنگ جو خستہ حال تھی تو بارش کی وجہ سے اس کی دیوار گر گئی اور مدنی منا جو ہے وہ دیوار کے نیچے آ گیا اور بڑا کریٹیکل کنڈیشن کے اندر وہ بھی ہاسپٹل کے آئی سی یو میں اللہ داخل اللہ ہے اللہ تو آپ مدنی پھول آ فرمائیں کہ ان کی دعا بھی ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے موسم میں والدین کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کچھ اس پر بھی مدنی پھول ہو جائے اب بارشوں کا ایسا ہے نا ہمارے گڑے کھلے ہوئے تارے ننگی اور خستہ سرکیں خستہ دیواریں ٹوٹی پوٹی سی کیفیت میں ہم رہتے ہیں میں یہاں ملک کو کریٹیسائز نہیں کرتا اب ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت کئی چیزیں ہماری ہاتھوں کی توڑی پھوڑی ہوئی ہوتی ہیں کئی چیزیں اپنے ہاتھوں ہی کی خراب کی ہوئی ہوتی ہیں حتیٰ کہ عمارتوں بلڈنگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بارش کا پانی میٹروں میں اتر ہے گھروں میں اتر آتا ہے پلک میں اتر ہے تو جب پتہ ہے کہ یہ خستہ حالی ہے تو اپنے بچوں کی نگہ داشت کریں خود اپنی بھی نگہداشت کریں خود سنبھل کر چلیں اور کوشش کریں کہ ایسے موسم میں اگر گھر میں ہی بیٹھنا میسر ہے چار دیواری کے اندر تو زیادہ مناسب ہے وہاں باہر ہے تو پھر کوئی احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کو کونا وغیرہ پکڑ لیں کو دیر کے اسٹے کر لیں یا گٹر کے ہول کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے موٹر سائیکل والے کو بھی نہیں پتا کہ میرا ٹائر کس گھڑے میں گرنے والا ہے تو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اب خود اپنے طور پر موقع محل دے کر ہی احتیاط کرنے کا میں مشورہ دوں گا اللہ کریم ہم سب کی حفاظت کرے اور رشمتوں پر ہی بارش ہے جانوں آمین کا نقصان ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتے ہیں دنیا میں اتنے کیسز نہیں ہوتے ہر تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد بارشیں بند ہو جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اب یہ کہ چند ممالک ایسے ہیں دنیا میں کہ جن میں بارشیں جب آتی ہیں تو نظام, نظام زندگی جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے ان میں ایک ہمارا ملک بھی شامل ہے اور ہم سب کو مل کر ہی اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملانا پڑے گا اسے کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے ہم نے ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کیا یہ ہونا چاہیے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اہل اور قابل لوگ ڈپارٹمنٹ میں عطا کرے کہ جو دیا داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں مدنی, مدنی, مدنی, مدنی, مدنی شہر کے آپ دیکھا کے ہمارے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اپنے سجیشن اپنے آ رہا. مدنی شریف کی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ جو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی سجیشن دے سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں اپنے فیڈ بیک کا اظہار کر سکتے ہیں مدری چینل دیکھتے الحبیب صلی دیکھ علیہ وسلم